الحل الله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كونتم خير امه اصجد للناس تعمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون فحال الله سبحانه وتعالى فبما رحمه من الله لانت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب ينفض من حولك باع عنهم وصدق لهم وشاورهم في الامر فاذا عزمت فتوكل على الله ان الله يحب المتوكلين ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذركم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتذكر المؤمنون. وقال الله سبحانه وتعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. میرے عزیز دوستو اور کو سنا ہے کہ یہ مجمع پرانا کا مجمع ہے پرانے کسی کہتے ہیں پرانا پرانا اس کونے کی کہ बहुत بہت وقت لگائے ہوئے ہیں اس لیے کہ اس کام میں مدس کو پرانا نہیں ہوتا بلکہ اس کام میں اس کام سے تربیت اور تجکیہ اور ہدایت کا یقین جتنا زیادہ ہو اتنا کام کرنے والا پرانا ہے پرانا یہ فرمایا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہ اگر پرانے اس دعوت کے تقادل سے بیچ گئے تو میں نئے لوگوں کو پرانوں پر امیر بناؤں گا نئے لوگوں کو پرانوں پر ذمہ دار بناؤں گا پرانوں کے ہوتے ہوئے نئے لوگوں کو امیر بناؤں گا حالانکہ وہ پرانے صحابہ تھے وہ پرانے صحابہ تھے اور نئے صحابہ نہیں تھے حضرہ نے یہ فرمایا کہ اگر اس محنت کے تقاضوں سے پرانے پیچھے رہے تو میں نئے لوگوں کو پرانے پر ذمہ دار بناؤں گا اور میں انہیں آگے رکھوں گا جو اس دعوت کے تقاضوں پر اس دعوت کے تقاضوں پر پہل کریں گے میں انہیں آگے رکھوں گا اس لیے میں نے عرض کیا کہ پرانا ہونا پبلک میں زیادہ وقت لگانے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے بلکہ کسی آدمی کا پرانا پن اس کا تعلق اس کی صفات سے اور استقامت سے اور اس کام کے ذریعے تربیت اور تنظکی اور ہدایت کے یقین کے اعتبار سے اس کا پرانا ہونا ہے اس لیے میرے محترم دوستوں سب سے پہلے بنیادی بات وہ یہ ہے کہ ہمیں اس محنت سے اپنی تجکیے کا تربیت کا ہدایت کا یقین بھی ہو اپنی تجزیے کا تربیت کا ہدایت کا یقین بھی ہو اگر اس یقین میں کمی آئے گی تو یہ دعوت پر استقامت نہیں رہے گی آمانے دعوت پر استقامت کے لیے دل کے اندر کبھی اور یقین یہ ہو عبا حرب العزت کے یہاں میں افضل امت شمار نہیں کیا جا سکتا دیکھو ابھی تو ہم اس فکر میں ہیں کہ میں لوگوں کے نزدیک پرانا ہوں یا نہیں سنو بہت بہت سی بات ابھی تو ہم اس فکر میں ہیں کہ ہم لوگوں کے نزدیک پرانے ہیں یا نہیں میرے محترم यह یہ وہ کام ہے جس کام کے بغیر کوئی شخص اس امت کا افضل امت نہیں ہو سکتا اس امت کے افضل امت ہونے کی جو شرط ہے اور اس امت کے خیر امت ہونے کی کی جو اصل بنیاد ہے وہ صرف اور صرف دعوت رمبہ ہے دعوت رمبہ کے بغیر یہ امت کسی ریاضت سے کسی عبادت سے کسی عمل سے کسی بھی عمل خیر سے یہ امت افضل امت نہیں ہو سکتی اگر یہ پوری امت ہمارے سارے پر میں ہو جائے اور دعوت اللہ چھوڑ بیٹھے تو یہ امت کسی بھی عمل خیر سے افضل امت نہیں ہو سکتی یہ اس امت کی خاصیت ہے یہ سمت کی خاصیت ہے کہ یہ امت دعوت کے بغیر کسی بھی عمل سے کسی بھی عمل خیر سے کسی بھی عمل خیر کے ذریعے خیر امت نہیں ہو سکتی یہ قوم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا ہے سب سمجھتے تھے کہ اس امت کا افغل ومت ہونا اپنے بارے میں فرماتے تھے کہ ہم صحابہ ہم خیر امت امتوت اللہ کی وجہ سے ہیں حضمت کا برناز کر رہا ہوں اپنی جیسے نہیں کہہ رہا حضمر کا فول کہ ہم خیر امت اس دعوت اللہ کی وجہ سے ہیں اگر یہ کام ہم نہ کرتے تو اللہ تعالی فرماتے انتم خیر امتی کہ تم بڑے لوگ ہو لیکن اللہ نے نہیں فرمایا انتم خیر امتین بلکہ اللہ نے فرمایا کنتم خیر امتی کنتم کا مطلب یہ ہے کہ تم افضل امت اس شرط کے ساتھ ہو کہ تم دعوت اللہ کو اپنا فرض منصبی اور اپنی زندگی کا سب سے پہلا مقصد اور ہر تقاضے پر اور ہر ضرورت پر دعوت اللہ کو مقدم کرنے والے ہو تب تو تم خیر امت ہو ورنہ تم خیر امت نہیں ہو سکتے یا حضمل کا خوج بیک کر رہا ہوں حید نے حسین نقل کیا ہے حید میں ہے یہ حضرت کا قول کہ ہمارے خیر ومت ہونے کی جو شرط اور سبب ہے وہ اللہ ہے ہم اس کے بغیر خیر امت نہیں ہو سکتے اس لیے میرے دوست یہ سب سے پہلی بنیادی بات یہ ہے کہ ہم وقت لگا کر نہیں پرانے ہو سکتے بلکہ پرانا ہونے کی سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ دعوت یہ ہمارا سب سے پہلا مشغلہ اور یہ ہمارا سب سے پہلا فریضہ ہے اس لیے اپنے آپ کو اللہ رب العزت کے یہاں ہمیں قبول کروانا ہے قبولیت کا تعلق قبولیت کا تعلق سفاج قبولیت سے ہے قبولیت کا تعلق سفاج قبولیت سے ہے قبولیت کا تعلق ذائنی قابلیت سے نہیں ہے مالی قابلیت عقلی قابلیت علمی قابلیت قابلیت کا تعلق قابلی سداگوں قبولیت سے ہے اس لیے اللہ تعالی کا ایک دستور و قانون ہے کہ ہم یہ کام ان لوگوں سے لیں گے یہ اللہ کا دستور ہے کہ ہم یہ کام ان لوگوں سے لیں گے اور ہمیں کام کے لیے ان کو منتخب کریں گے جن کی ظاہری باطنی زندگی سو فیصد سنت کے تابع ہوگی جن کی ظاہری باطنی زندگی سو سنت کے چاول ہوگی ہم ان سے اس کام کو ہم ان سے لیں گے یہ اللہ تعالیٰ کا دستور ہے کہ ہم یہ کام لیں گے جن کی ظاہری باطنی زندگی سنت کے چابع ہوگی میرے دوستو عزیزوں یہ اللہ تعالی کا دستور ہے یہ اللہ کا دستور ہے اور اللہ کا قانون ہے اور اللہ کے یہاں کوئی کام قانون کے خلاف نہیں ہوتا یہ اللہ کا قانون تو سوری ہے کیونکہ اللہ کام کے لیے خود منتخب فرماتے ہیں انتخاب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے کہ ہم اس کام کے لیے انتخاب خود کریں گے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب عزت نے تیس صفات کے اندر مبتلا کیا ہے تیس صفات ہیں وہ جو قرآن میں جگہ جگہ پھیلی ہوئی ہیں ہے علیہ السلام نے ان صفات کو پورا کر کے دکھلایا یہ صفات دو قسم کی ہیں ایک تو اس راستے میں پیش والی ابتدا کی ان کو برداشت کیا اس راستے کی اطلاعات اور قربانیاں اور دوسری چیز اللہ تعالی کے شرعی احکام یہ دونوں چیزیں ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں بدرجۂ آتم تھی کسی نادواری سے انکار اور کسی حکم میں باخیر یہ اللہ کی طرف سے امتحان تھا کہ ان کا سب سے زیادہ چہیتا اور ان کے جسم کا ٹکڑا کہ ان کا بیٹا ان کو ان کے ہاتھ سے زبا کرا کے دیکھو یہ ہوا امتحان تھا نہ بناؤ نہ بھی یہ سب سے بڑی طرح ہے کہ اگر یہ اپنی اولاد کو ہمارے نام پر قربان کر دیں تو پھر ہم جان لیں گے کہ آگے یہ ہمارے دین جو کسی تقاضے میں پیچھے نہیں رہیں گے یہ امتحان ہے ان امتحانات سے کام کرنے والوں کو گزارا جاتا ہے ہر ایک کی زبان پر ہے ندیوں والا کام ندیوں والا کام نبیوں والا کام نبیوں والا, والا کام لیکن ندیوں والی اطلاعات کے لیے تیار نہیں ہے جا آتی ہے تو شکایت کرتے ہیں اتنا آتی ہے تو شکایت کرتے ہیں اور دعویٰ کیا ہے کہ دعویٰ یہ ہے کہ ہم نبی والا کام کر رہے ہیں دعویٰ تو یہ ہے کہ ہم نبی والا کام کر رہے ہیں اور اتنا آتی ہے تو شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے سر زیادتی ہو رہی ہے کہ یہ تو یہ مت کا ہو کہ ہم ندی والا کام کر رہے ہیں نبی والے کام میں اس راستی کے اندر گاواریاں ہیں تو شکایت نہ کرو ابراہیم علیہ السلام کو دو موقع ایسے ہیں ایک بیٹے کے جبہ کرنے کا اور دوسرا نمرود کی آگ میں ڈالے جانے کا یہ دو موقع ایسے عجیب موقع ہیں ان دو موقع پر امتحان اس کا ہے حکم پورا کرنے میں کہاں تک پہنچ گئے ہیں اور اگر کوئی ہار آئے اگر کوئی ہار آئے تو ہم سے کہنے میں ہم سے کہنے میں کہاں تک پہنچ گئے ہیں؟ یہ دو چیزیں بہت سمجھنے کی ہے کوئی ہار آتا ہے تو کس سے کہتے ہیں اور کوئی حکم آتا ہے تو کیا کہتے ہیں یہ تو ابتدا کی خاصے ہیں. کوئی ہاتھ آتا ہے تو کیا کرتے ہیں اور کوئی حکم آتا ہے تو کیا کرتے ہیں پس کے امتحان تو لے لیا ہے بیٹے کی قربانی میں اور سب سے بڑے فرشتوں کے سردار السلام کی مدد کا انکار فرما دیا جب کہ وہ یقینی طور پر اپنے ساتھ سمندر اور پہاڑ کے فرشتوں کو لے کر آئے تھے کہ جو آپ حکم فرمائیں ہم اس کے لیے تیار ہیں کہ نہیں ہمیں آپ کی حاجت نہیں ہے میں کے ہاتھ کیا تو یہ جو بنیادی چیزیں ہیں اطلاعات میں اپنے آپ کو اطلاعات گزار آپ لو تو خیر اللہ فرماتے ہیں اس کے بعد دکان سے ماما یہاں میں اس کے بعد کیسے یاد کروں یا ہر ایک کو شوق ہے کہ میں بڑا بن جاؤں میں بڑا بن جاؤں ہر ایک کو شوق ہے ہر ایک کی کوشش یہ ہے مجھے آگے, مجھے آگے بڑھاؤ مجھے آگے بڑھاؤ مجھے آگے بڑھاؤ حالانکہ یہ جنازہ جنازہ ہے وہ جو لوگوں کی خوشامد کرے گا مجھے آگے بڑھاؤ وہ جنازہ ہے حدیث میں آتا ہے جنازہ کہتا ہے کبدی بونی کب مجھے آگے بڑھاؤ مجھے آگے بڑھاؤ حدیث اسی طرح ہے جنازہ کہتا ہے مجھے آگے بڑھاؤ مجھے آگے بڑھاؤ مجھے آگے بڑھاؤ, مجھے آگے بڑھاؤ. یہ جنازے کی خاصیت ہے حدیث میں ہے کیوں حما جنازہ اس لیے کہتا ہے آگے بڑھنے کے لیے دوسروں سے کہ خود چلنے کی سطح نہیں ہے کچھ صلاحیت نہیں ہے ان کو سفارش چاہیے ان کو سپورٹ چاہیے ان کو سہارا چاہیے انہیں کو لے کے کیوں اس سے چیز کر رہا خدا صدافی قسم اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے اپنے آپ کو اپنی تنہائیوں سے اپنی دعوت کی قربانیوں سے اللہ کے یہاں اپنے آپ کو قبول کروا لو اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے یہ زبان ہے اللہ کا اللہ تعالیٰ نے ان ساری قربانیوں کے بعد اور اس کا قابل اشاعت کے بعد اور کامل صفات پیدا کر کے دکھا دی اپنے اندر اس کے بعد اللہ نے فرمایا اندرا سے امام ابراہیم ہم تمہیں ملت کا ایمام بنائیں گے قیامت تک کے لیے ہاں کام ہے سب کے لیے ہم کو بھی ملتی ابراہیم کی سگاہ روکنا ہے ابراہیمی پر رہیے کیونکہ سب سے اچھا دن اس کا ہے جو ملت ابراہیم پر ہے یہ فرمایا اس پر اللہ نے فرمایا کہ الحمد کے امام بنائیں گے امامت کا مطلب یہ نہیں ایک آدمی آج اس کے نماز پڑھا دے نہیں یہ دین کا امام نہیں ہے یہ نماز کا امام ہے دین نماز کا ایک حکم ہے دین نماز کا نماز دین کا ایک حکم ہے نماز دین کا ایک حکم ہے اس لیے امام اس کا دے کہ نماز پڑھا دے ہم نے تو پہلے دن یہ پڑھا تھا پیشہ دین کو جانا امام ہم تو پیشہ دین کو امام جانتے ہیں ابو حلیفہ ہیں امام شاپی ہے امام مالک ہے ہم تو انہیں امام اس لیے سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے پورے دین کا امام ہے ایمام پیشہ دین کو کہتے ہیں جو چار اکاج پڑا ہے وہ دین کے ایک حکم کا امام ہے دین کا امام نہیں ہے میں آج کر رہا کہ کام کرنے والے وہ کہلاتے ہیں جو زندگی کے تمام شعبوں میں امت کو عملی نمونہ بن کر دکھلائے ہیں کام کرنے والے ان کے چلے لگے ہیں, ان کے سے چار مہینے لگے ہیں نہیں یہ بنیاد مدت نہیں ہے بلکہ بنیاد کہ بنیادی چیز تو سفا کے قبول ہے یہ ایسا بات ہے کہ تمہاری نظریں تو ہوں گی اپنے مقام پر اور لوگوں کی نظریں ہوں گی تمہارے عیوب پر تم تو اپنے مقام دیکھو گے کہ میں اسے یہاں تک پہنچ گیا ہوں اور لوگوں کی نظریں تمہارے عیوب پر ہوں گی اس لیے سب سے پہلے میں اور مجھے اپنی ذات سے اور ہر فرد کو اس کی اپنی ذات سے پہلے سوال اس بات کا ہے کہ اس کی زندگی اجتماعی انفرادی سنت کے کتنے تابع ہے تمہاری ایسا سماج ہے میرے کام کا مقصد سنت ہے سب سے بہرہ سوال اس کا ہے ہماری شادی دیکھیں گے لوگ ہماری نمازیں نہیں دیکھیں گے ہماری تجارت دیکھیں گے لوگ ہمارے آپ کے قیام اور تحجر نہیں دیکھیں گے ہمارے معاملات اور معاشرہ دیکھیں گے یہ ہمارے آپ کا قیام اور ذکر اس نہیں دیکھیں گے سمجھ دیتے کہ عوام کو اس سے تو پتھر نہیں ہے اس لیے کہ کام کرنے والے کی نظر تو اپنے اللہ کے تعلق پر ہوتی ہے اور قوم کی نظر ان کے اور مخلوق کے درمیان کے معاملات پر ہوتی ہے یہ تو اپنے خلوص کی باتیں دیکھ رہا اور لوگ اس کی جنرت کی ہرکتیں دیکھ رہے کہ اس کا مکلو کے ساتھ کیا معاملہ ہے hmm. اس لیے یاد رکھنا کہ لوگ اس کام میں آئیں گے کام کے تعارف کی وجہ سے اور دور ہو جائیں گے کام کرنے والوں کے تعارف کی وجہ سے hmm. یہ ہوگا لوگ اس کام میں آئیں گے کام کے تعارف سے اور دور ہٹیں گے کام کرنے والوں کے تعارف سے اچھا یہ ایسے ہیں اگر اس کام سے یہ ایسے بنے ہیں تو پھر ہمیں کوئی کام دیکھنا چاہیے ہر لائن, کا ہر لائن کا اصول ہے ہر لائن کا اصول ہے ہر لائن کا اصول ہے کہ جب کوئی شخص کسی کام میں ہاتھ ڈالتا ہے تو پہلے دیکھتا ہے کہ اس کام کے کرنے والوں کا کیا بنا تجارت میں زراعت میں ملازمت میں مختلف قسم کے بزنس مختلف قسم کے دھندے دنیا میں چل رہے ہیں وہ پوچھتے ہیں لوگوں سے بھائی کس نے یہ کام کیا اس اسے کیا ہوا کسی کی بات ہے تو میں نے عرض کیا کہ بنیادی بات تو یہ ہے کہ اللہ کے ہاں اپنے آپ کو قبول کرواؤ اس قبولیت کا تعلق قابلیت سے نہیں ہے اس قبول کا تعلق سفارت قبولیت سے ہے کیونکہ اللہ رب العزت کی غیبی نصرتیں وہ قیامت تک کے لیے آپ سنتوں میں رکھ دی گئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے ساتھ نصرتیں لازم ہیں لکھا ہے علماء نے کہ آپ کی وفات سے لے کر قیامت تک دنیا میں جتنے بھی خیر کے کام کیے جائیں اور خیر کی کوششیں کی جائیں اپنے اپنے تجربات پر اپنے اپنے طریقوں پر ان سب کے اندر وہ انوارات اور ان سب کے اندر وہ اثر نہیں ہے جو صرف لمبا اس سنجو کی رائن کی سنت میں ہے یہ فرمایا کہ جو آپ سے سنت سابتا ہے آپ سے ثابت ہے براہ راست جو انوارات اس کے اندر ہیں وہ انوارات کسی کوشش کسی محنت میں قیامت تک نہیں ہو سکتے اس لیے اس کام میں تربیت اور ترقی وہ صرف اور صرف اس کا راز واقعی کہہ رہا ہوں سوائے تبائے سنت کے کچھ نہیں ہے اس لیے کہ تصور کا خلاصہ کثرت ذکر نہیں ہے تصور کا خلاصہ کثرت ذکر نہیں ہے تسورف کا خلاصہ, خلاصہ, خلاصہ صرف تبائے سنت ہے تصوق کو ابتدائی سنت ہے ساری ولایت کی چوٹی اور ساری خلافت کا خداصہ سن اتدائی سنت ہے جو شخص متدا سنت نہ ہو وہ خدا کی قسم ولی نہیں ہو سکتا وہ ولی نہیں ہو سکتا جو متباع سنت نہ ہو وہ ولی نہیں ہو سکتا ولایت کے لیے پہلی شرط ہے یہ ابتبا سنت ابتباع سنت ولاقت کی پہلی شرط ہے ابھی میری بات یاد رکھنا کہ اس کام میں غیبی نصرتیں سنتوں کے بغیر ہو نہیں سکتی چاہے کوئی کتنا بولنا جانتا ہو چاہے کوئی کتنا پھرنا جانتا ہو چاہے کوئی جماعت کو کتنے اچھی طریقے سے چلانا جانتا ہو یہ بھی سن لو آج کل ہم سب کے ذہنوں میں یہ ہے کہ کس کو جماعت کرنے کا تجربہ ہے جی ہاں تاکہ وقت صحیح لگوا دے سب کے ذہنوں میں یہ ہے. سب کے ذہنوں میں یہ ہے کس کو تجربہ ہے کس کو تجربہ ہے کس کو تجربہ ہے نہیں میرے دوستوں عزیزوں اتباع سنت کے علاوہ اللہ کی اس کام کے ساتھ کوئی مدد نہیں ہے سب سے پہلا سب سے پہلا مطالبہ یہ ہے اللہ کی طرف سے کہ اگر تم ہدایت چاہتے ہو تو نبی کی طاعت اور اگر تم غیر مست چاہتے ہو تو نبی کی طاعت اس طرح میں عرض کے کہ ہمارا تو سارا کام سنت ہے سارا کام سارا کام سنت ہے ہر چیز میں دیکھ لو کہ یہ سنت کے مطابق ہے یا خلاف ہے اگر یہ خلاف سنت ہے تو نہ اسے کوئی تربیت ہوگی نہ اسے اللہ کو اللہ کی مدد ہوگی ہم سب سے پہلا پہلا مطالبہ اس کا ہے کہ ہماری اجتماعی افراد زندگی سنت کے کتنے تعدے ہے جمہور محفوظ ہے کہ میرے کام کا مقصدی حیا سنت ہے اور یہ حیا سنت بھی دو لائنوں سے کرنا ہے خاص طور پر خاص طور پر دو لائن کہ دو لائن سے اتبار سننے پر آ جاؤ کہ ایک شنیہ دعوت اور ایک ضرورت سنت عادت یہ دو چیز ایسا نہیں سنت عبادت یہ تمہارا اللہ کا معاملہ ہے اس میں تم جتنی چاہو کوشش کرو یہ تمہاری اپنی پرواز ہے اللہ کی طرف یاد اس کو ہے کہ میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرے قریب ہوتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اس کے آزاد بن جاتا ہوں اللہ فرما رہے لیکن عوامی طور پر دو چیزیں سلیں ایک سنیہ عادت اور ایک سننے سے دعوت کہ تم اپنی ضرورت کے میدان میں سنت کے پابند ہو یا نہیں اور اس محنت کے میدان میں سنت کے پابند ہو یا نہیں اس لیے اپنے کام کو سنت پر لاؤ سب سے پہلی سنت ہے یہ سنت دعوت ہے کہ اس کام میں مزاجی نبوت کے ساتھ چلو اس کا سب سے مطالبہ اس کا ہے کہ اس کام میں مزاجی نبوت سے چلو کہ اس کام میں نبوت کا مزاج کیا ہے کہ کی اس کام میں نبوت کا مزاج وہ عمومیت کا مزاج ہے کیا مزاج ہے عمومیت کا دیکھو میں بہت چل رہا ہوں ڈر کی بات یہ ہے کہ کہیں یہ کام کارکنان کے درمیان محدود نہ ہو جائے جی ہاں یہ امت کے لیے یہ امت کے لیے بڑا خطرہ ہے کہ کام کام کرنے والوں کے درمیان محدود ہو جائے اس لیے دعوت کی سب سے پہلی سنت یہ ہے کہ اس کو جتنا ہو سکے عام کرو جتنا ہو سکے عام کرو عام انگلیت اس کی انگلیت ہی غیب لینس کا سبب ہے دعوت عام دعوت ہری بن ہر دیکھو آم دعوت اس لیے کہتے ہیں کہ نہ طبقہ بن کے کام کرو اور نہ کسی طبقے کو جمع کرو hmm. جی ہاں سبزی سے جماعت بن کے کام کرو نہ سبلی والوں میں کام کرو یہ جی, ہماری جماعت کا آدمی ہے اس سے بات کرنی چاہیے نہیں نہ ہم طبقہ ہیں نہ ہم طبقہ بناتے ہیں اس لیے ہمارے کام میں طبقاتی جوڑ کا کوئی تصور نہیں ہے کیونکہ امت بنانی ہے امت تو طبقاتیں بٹی ہوئی ہے یہ دعوت کے ذریعے امت کو تو دعوت کے ذریعے تو امت کے درمیان کے طبقاتی فروخت کو ختم کرنا ہے کیونکہ اللہ کی غیر نصرت اور مدد کو اسی خیال میں روکا ہوا ہے کہ احمد طبقاتیں بٹ گئی احمد طبقاتیں بٹ گئی ہے تو مل کے طبقاتی فرقو ختم کرو کالوں میں گوروں میں عالم میں جاہل میں جہاں غریب میں مالدار میں کہ ان میں, ان میں ایسا جوڑ کرواؤ اس محنت کے ذریعے کہ ان کے درمیان کا طبقاتی فرق ختم ہو یہ بہت بات ہے کیونکہ ان کا دفختی کھڑا ختم کرنا یہ لائے گا اللہ کی مدد کو حسن مدد کہ تمہاری ذکر و تلاوت عبادت پہنچ جاوے اور لگے ہو جائے لیکن اللہ کی مدد نہیں آئے گی جب تک اجتماعیت نہ ہو اجتماعیت یہ اجتماعیت نہیں ہے کالے وہاں جڑتے ہیں گورے یہاں جڑتے ہیں نہیں یہ کوئی, یہ کوئی اجتماعیت نہیں ہے امت کی اجتماعیت کا امت کی اجتماعیت کا صرف ایک مطلب ہے امت کی اجتماعیت کا صرف ایک مطلب ہے کہ امت کے درمیان کا طبقاتی فرق ختم ہو جائے یہ امت کی اجتماعیت کا واحد مطلب ہے بس امت کے درمیان کا طبقاتی فرق ختم ہو ہمارے یہاں جماعت آئی فرانس سے نظام الدین مستقب کی جماعت مستردی برادن بڑی نزیاقتیں ہوتی ہیں دو تین جوڑے فرانس سے آ گئے اور تین جوڑے تقریبا تین جوڑے افریقہ سے آ گئے چھ جوڑے دستورات کی جماعت ہم نے ایک جگہ بات کی صوبے میں کہ بھئی جماعت آئی ہے بیرون کی کون لے گا نام لیں گے تو انہوں نے کہا بھئی آپ کی جماعت چھ کی جماعت ہے آپ تو انہوں نے کہا نہیں ہم تو فرانس کے ہیں یہ افریقہ کے ہیں ہم گورے ہیں یہ کالے ہیں تو اللہ جزائر خیر دے ہمارے مشورے والوں کو یہ تو بدنام بھی میں ہوں تو مشورہ نہیں کرتا کیونکہ ہم نے مشورہ کر لیا ہے یہ دونوں آپس میں جڑ نہیں سکتے اور واقعی یہ کالے ہیں یا گورے ہیں تو الگ الگ تشکیل کر دی جائے ان کی میں نے مشورہ ملا کے صبح ان کے مردوں کو میں نے کہا تم دونوں جماعت تم اپنے اپنے ملکوں میں واپس چلے جاؤ اندرا یشکین نہیں کریں گے ہم نہیں کریں گے تم واپس اپنے ملکوں میں سلیم کیوں سمجھتے ہو کہ اس کام کا مقصد کرنا کرانا مرض ٹھیک کرانا ہے اس کام کا مقصد ہے امت کے درمیان کے طبقاتی فرق کو امت کو جماعت امت کے طبقاتی سڑک کو ختم کرنا امت کے مختلف طبقات کو اللہ کے راستے نے ایک ساتھ نکال کر جائیں گے جماعت جائے گی وہاں کے کالو گوروں میں اتفاق ہوگا یہ سمجھتے ہو کہ تبلیغ کا مطلب جماعت وقت لگوا کے کروانا ٹھیک رہنا ہے بالکل نہیں بالکل یہ مقصد نہیں ہے جگہ جگہ ہے میرے کام کا مقصد یہ نہیں ہے میری دہری کا مقصد یہ نہیں ہے کہ تب نا شکو جائے لوگوں کا میرے کام کا مقصد یہ ہے کہ امت اس طرح امت بنے جس طرح محمد صلی اللہ علیہ ومت بنا کر گئے تھے میں نے یہ دونوں جماعتیں اپنے امی کو واپس چلی جائیں ہم ان کی تشکیل نہیں کریں گے تو خیر وہ دونوں بیٹھے ہوئے تھے مشورے میں سہانسا لیوں दोनों نے بلک بلک کے روئی اور دو رو نے رو کر لیے کہا کہ واقعی آج پہلے دن سنا ہے کہ تجریف کیا ہے خود تک کی سمجھتے رہے ہیں وقت لگوانا ہے تاکہ کلمہ نماز ٹھیک ہو جائے وقت لگوانا ہے کلمہ نماز ٹھیک ہو جائے آج پہلی میں تمہیں معلوم ہوا ہے کہ اس راستے میں نکلنے کا مقصد کیا ہے صحالحادی تورحمان کے مختلف طبقات اگر دو تجربہ جمع ہو گئے ایمان امان صالحہ پر جمع ہو گئے تو اللہ ان کے درمیان بے غرض محبت پیدا کریں گے رود کہتے ہیں بے غرض محبت کو تو میں نے اقبال کی ہے کہ ہمارے کام میں طبقاتی جی جو کا کوئی تصور نہیں ہے کوئی تصور نہیں ہے ابھی بات بعض, بعض صوبے ہمارا تجربہ یوں ہے ہمارا تجربہ ہے ہمارا تجربہ ہے تجربے سارے جھوٹے ہوتے ہیں سنت کے طریقے سچے ہیں بس تجربے سے جھوٹے ہیں تجربہ پر نہ چلو سنتوں پر چلو سنتوں پر تجربات سے جھوٹے ہوتے ہیں کیونکہ تجرب... تجربہ ہوتا ہے وہ کے اعتبار سے یہی تجربہ اگر دوسرے وقت میں فیل ہو جائے گا تجربات ہوتے ہیں وقت کے اعتبار سے اور سنتیں ہیں قیامت تک کے لیے وہ نہیں بدلیں گی وہ نہیں بدلیں گی قیامت تک نہیں بدلیں گی تو میں ایک بات کہہ رہا ہوں کہ ہمارے کام میں طبقات جوڑ کا کوئی تصور نہیں ہے امت کا اختلاط امت کی تربیت کا واحد سبب ہے امت کا اختلاط کہ امت کو متنے گساؤ امت کو امت, امت کو مت سے جوڑو اختلاف بڑھ آپ کی سن... آپ کے یہاں کی سنت یہ تھی کہ مالداروں کو کوئی تشکیل غریبوں کے ساتھ ہوتی تھی <متصفح> یہ نہیں کہ مالداروں کو مالداروں کے ساتھ بھیجو تاکہ ان کا ان کے مزاج کا آرام ملے ان کو ان کے مزاج کی گاڑیاں ملے ان کو ان کے مزاج کا قیام ملے ان کو ان کے مزاج کا کھانا ملے نہیں اگر یہ ہوا تو یہ جیسے آئے ہیں ویسے چلے جائیں گے بلکہ سکھلایا یہ تھا کہ پرانوں کی ترقی اور نئے لوگوں کی تربیت پرانوں کی ترقی نئے لوگوں کی تربیت وہ اس میں ہے کہ نئے لوگوں کو پرانوں کے ساتھ جوڑا جا رہے. اس نے فرمایا حدیث میں یا اقسام آغیر قومی ایک شادی کو فرمایا کہ اللہ کے راج دن میں قوم کے اہلوں کے ساتھ نکلو تاکہ تمہارا مزاج قومیت کا نہ بن جائے کہ یہ میرے خیال کے لوگ ہیں یہ میرے قبیلے کا آدمی ہے یہ میری قوم کا آدمی ہے یہ نہیں اس سے اخلاق نہیں درست ہوتے اخلاق کی درستگی ہے اجنبی لوگوں کے ساتھ نکلنے میں یہ حادثے میں اکثر اللہ کے راستے میں قوم کر علاوہ کے ساتھ اسے تمہارے اخلاق اچھے جائیں گے یہ حکمت ہے یہ مالدار کو غریب کے ساتھ لگایا فقر خنی ذمہ دار جماعت کا فقیر حضماویہ اور جماعت میں جوڑا کہ حجر کو, کو، یہ نہیں کہ بھائی یہ بڑے آدمی ہیں بڑے لوگ ہیں بھائی یہ کون ان کا انہیں کون لے کے جائے گا معیار کے بارے میں آیا ہے یہ بہت فقیر تھے حضماویہ رضی اللہ تعالیٰ بہت فقیر پہننے کو جوتے بھی نہیں تھے ان کے پاس ان کو ذمہ دار بنایا اور فرمایا کہ معاویہ آئے ہیں اسلام کی محبت میں انہیں پڑھانا سکھلانا اور ذمہ کھلانا پلانا تمہارے ذمے جو آدمی خود دکھا رہا ہو اس کی ہوں کیا کھلائے گا لے گئے گرمی کا وقت زمین دوسرے تفریح زمین تو پیر چلے کہ بھائی وائل اپنے جوتے ہمیں دے دو کہ نہیں مناسب نہیں ہے کہ ایک فقیر بادشاہ کے جوتے پہنے آپ بے سی چلیے یادو مجھے ہار بھی لائیں گے برداشت کر لیا ذمہ دار نے نئے آدمی ہے بےچارا چلو آگے چلے لیکن اور کبھی کہ وائل تم اکیلے سوار ہو گھوڑے پر مجھے بھی سوار کر لو اپنے ساتھ میرے پیر جل رہے ہیں حضرہ نے کہا حضرت نے کہا مناسب نہیں ہے کہ ایک فقیر بادشاہ کے ساتھ سوار ہو اور لوگ دیکھ کر کیا کہیں گے آپ پہلے سے چلیے اور برداشت کر لیا اس وقت حضرت ہے کہ پرانوں کی ترقی اور نئےوں کی تربیت اس میں ہے تو حضرت محاورت اور رضی اللہ بن گئے حضیر المین جی ہاں سیاہ زفید کے مالک ہو گئے اور بھائی برضر کی تربیت ہو گئی انہوں نے آکر اجازت مانگی اب میں کیا میں اندر آ سکتا ہوں آگے نے فرمایا کہ وائل یہ بتاؤ تمہارا گھوڑا بہتر تھا میرا سخ بہتر ہے یا تمہارے جوتے الدین بہتر تھے یا میرا فرش یہاں کا جگہ بہتر ہے ہم زمانے جاہلیت میں سے آئے تھے اور بادشاہ شاہی ماحول میں سے آئے تھے اسلام کے مزاج سے واقف نہیں تھے جی ہاں معذرت کر رہے ہیں. تو میں نے عرض کیا کہ نئے لوگوں کی تربیت اور پرانوں کی ترقی وہ اس میں ہے کہ نئے سے نئے لوگوں کے ساتھ اس راستے میں نکلو تو پہلی بات میں نے عرض کی ہے نبوت کا مزاج اس کام میں عمومیت کا ہے یعنی جی ہاں. نہیں کسم لوگوں میں رہنا اور کسم پورس لوگوں کو دعوت دینا میں نہیں نہیںر صلی اللہ نے ٹائب سے واپسی پر حالانکہ آپ ایسے حال میں تھے آپ ایسے حال میں تھے کہ آپ کی کسی نے بات نہیں سنی اور آپ کو بری طرح زخمی کر کے واپس کیا دونوں طرف آپ کے راستے لوگ پتھر لے کر آپ کو پتھروں سے آپ کو پتھروں سے رخوس کیا آپ کی جو کیفیت کی وہ تھی تو وہاں باغ میں انگور کے اپنے غلام کو دعوت دی حصبہ شہروں کو دعوت نہیں دی کہ بھئی حالات ایسے ہو رہے ہیں تو سرداروں کو لگاؤ کام میں جا کے مدد کرے یا نہیں ہاں یہاں تو اللہ مجھے معاف سما ہر کام کرنے والے کے ذہن میں یہ ہے کسی طرح حکومت ساتھ دے جا نا تو تب جیس کام آگے بڑھے ہر ایک کی کوشش یہ ہے وزیر رہے, ہمارا وزیر اعظم مان جاوے ہمارا وزیر اعظم مان جاوے ہمارا جی ہاں یہ ہے اب یہ کوشش ہے کہ خوات کام سمجھ لیں تاکہ عوام کو سہولت ہو جائے رتما شیرو بیٹھے ہوئے تھے دونوں سردار قریش کے بڑے سردار نے جام دیا غلام کو یہ نہیں دیکھیے غلام, غلام سے کیا بات کی جائے وہ بھی ان حالات میں جی ہاں امبیا کا امبیا کا مزاح ٹھیک اللہ نے درجہ ان کو اونچا دیا ہے مگر وہ دعوت نیچے اتر کے دیتے تھے یوسف علیہ السلام نے جیل میں دعوت اس شخص کو دی جو دفاع لگ کر جیل نے آیا تھا مجرم بن کر اس کو دعوت دی جیل میں نے مجرم ہوتے ہیں یہ کہ بھائی ان حالات میں اسی کے ایسے دعوت دینے کا فائدہ پھر خیال یہ بھی آیا کہ چلو یہ بادشاہ کے پاس جا رہا ہے تو اس کے ذریعے سے اپنی رہائی کی کوشش کر لوں یہ بھی کیا ہاں، یہ بھی کیا کہ بھائی چلو تم جا رہے ہو بادشاہ کے پاس میں نے ذکر کر دینا بہت بہن بھی ہے اور رضانہ تفصیل بھی کی ہے یہ شیتان نے کہ شیطان نے یوسف علیہ السلام کو سوتن رب کی یاد بھلا دی سنسا شیطان جی ہاں سیلان کو رب کی یاد سب بتا دی تم نے ان سے کہ میری رہائی کرا دو جیل میں آنے کے لیے تم نے ہم سے کہا ربی سی جن میں ہاتھ بو ہم سے کہتے نکلنے کے لیے جی ہاں تفرل کی کہ شیطان نے السلام کو یوسف کے عرب کی یاد دلا دی یہ بھی ہے بتانے کے لیے کہ کسی حال میں تم میں کے کی خیر مت لینا تو نیچے کے لوگوں کو ضرورت کر رہا ہوں ہمارے ہوں گشت کی یعنی کہ ریڑھ کی ہڈی ریڑھ کی ہڈی کہنے کے لیے کہ دعوت کے پورے جسم کے سارے آزا کا دعوت کے پورے جسم کے سارے آزاد کا صحیح حرکت کرنا وہ صرف ہمارے گشت پر موقوف ہے صرف گشت پر موقوف ہے گشت اس سے کبھی کوئی چیز نہیں ہے اس سے کبھی کوئی چیز نہیں ہے ہمیں تو خصوصیاتیں مار دیا خصویز سے مار کہ یہ تو ہلکا سا کام ہے اور ابتدائی بات ہے جب سبزیوں میں لگے تھے کچھ تھے اب تو عالمی تقاضے ہیں عالمی مشورے ہیں عالمی امور ہیں اور ہے ٹھیک ہے کشت انگار نہیں ہے لیکن وہ ایک ابتدائی کورس کی چیز تھی وہ تم عوام کے لیے ہے کرو ہم اس سے گزر گئے ہیں ہم اس سے گزر گئے ہیں حضر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک عام سے عام آدمی کو اس طرح دعوت دیتے کہ آنے والے کو پوچھنا پڑتا تھا تمہیں نبی کون سے ہیں؟ آپ کے اختلاف لوگوں کے ساتھ کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ کو دو موقعوں پر خاص طور پر دیکھتے تھے ایک رات کے قیام میں اور ایک عمومی دعوت میں جی ہاں قرآن اسی طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ یوں تو حارق کو اور دیکھ رہے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ خاص توجہ آپ رسوخ کرتے ہیں جب آپ قیام کرتے ہیں رات کا اور جب آپ صحابہ کے درمیان چکر لگاتے ہیں یہ قرآن میں ہے کہ جب آپ چکر لگاتے ہیں صحابہ میں تب اللہ آپ کو دیکھتے ہیں اور جب آپ یہ قیام کرتے ہیں تب اللہ آپ کو دیکھتے ہیں سنو اور سے میں اڈ کرا بہت ضروری بات نیچے اتر کر دعوت دو اس میں ہماری ترقی ہی ترقی ہے اور اس میں ہماری ترجیح کی حفاظت ہے اس لیے میں دوستوں میں اب اس بات کو ذریعے بے رہا ہوں کہ ہمارے کام میں تبقاتی یوگوں کو تصور نہیں ہے ڈاکٹروں کو جوڑ لیں انجینئر کو جوڑ لیں بالکل خدا کی قسم کوئی نہیں ہے جو کرتا ہے وہ جو کرتا ہے اس کی اپنے تجربے پہ نظر ہے سیرت پہ نظر نہیں ہے نے اس فرس میں اس حرف میں اور کوشش میں کہ میری بات مشرقی سنیں تو صحیح میں بولے گیا ہوں سب سب سب کی طرح بھیجا گیا ہوں آپ سب کی طرح بھیجے گئے آپ کا حکم ہے کہ آپ ہر ایک کو دعوت دیجئے آپ کا کام ہی ہے کہ آپ ہر ہر انسان کے کو پکڑ کے جہنم سے بچائیں آپ نے فرمایا ہے حدیث میں ہے کہ لوگ میرا جہان نم کی طرح بھاگے جا رہے ہیں اور میں ان کو پکڑ پکڑ کر جہاں جس طرح بچا رہا ہوں اور تم اس طرح پڑے جا رہے ہیں جہاں پر جس طرح شمع کے اوپر پڑوانے آتے ہیں چاہ تھی کہ مشرقین بات سن لے لی جو, جو نہیں سنی جس جو جو نہیں سنی ہے وہ تو کم سے کم سنیں تو مشرقین نے کہا ہاں یہ ٹھیک ہے ہمارا ایک, ایک, ایک ہمارا جوڑ ہونا چاہیے میں بس آپ کو سچی بتا رہا ہوں یہ جو خواب کی جوڑ ہے نا یہ, یہ سمجھ لو اسی طرح اس کا نقصان کیا ہے اور اس طرح کو ہم لگنے جس کی تنگی کیا ہے جو صرف کرو گے نا تو فکر میں نسا پیدا ہوگی یہ مطابق کیا مشرقین نے رواقہ ہے مشرقین نے کافی بات ہم سنیں گے مگر شرط ہماری ہے کیوں شردیں بتلاؤ تو باعتن, ہم تو ہر طرح بات ہم تو ہر طرح ان سے کرنے کے لیے تیار ہیں تم بتا کیا چاہتے ہو کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے آنے کے وقت جس وقت ہماری منلس ہوگی آپ کے پاس اس وقت آپ کو چاہ بنا ہے سلمان سہیب بلال یہ نہ ہوں یہ ہمارے غلاموں کی طرح ہیں ان کے ساتھ بیچنا ہماری عزت کے مناسب نہیں ہے لہذا ہمارا جو الگ ہوگا ان کا الگ ہوگا سنا سمجھنا بات کو تو آپ نے ان کی بات کو کب فرما لیا سنیں کہ کوئی نہیں ہے یہ تو میرے صحابہ ہیں یہ تو میں ان سے بھائی سب بتاؤ کم سے کم یہ بات تو سن لے میری اللہ کر بھی لے لیا نے آپ کی تو آپ کی جی چاہتی سے لی تھی کہ اللہ کے بندے جہان سے بچ جانے جیشن نے کہا کہ ایسا نہیں کہ کبھی آپ ہمارے جوڑ ان کو بدا لہذا تحریر لکھیے کرا داد منظور کیجیے تحریر لکھی گئی اسے مہر لگی یہ خواص کا جوڑ ہوگا اس وقت میرے صحابہ میں سے کوئی نہ آئے یہ شروع ہو گیا روسائن شرقین آئے آ کے بیٹھے آگے سے بات کی اور ادھر نہ آگے نہ چاہیے آ گئے لاٹھی دیکھتے ہوئے مسجد میں اور سیکھتے ہوئے انداز ہو بولتا ہے جی گئے مکما آپ کو گسو آ گیا تو کیوں آئے اس وقت یہ خواص کا کیوں منع کیا تھا ہم نے بس ادھر آپ کو ناگواری ہوئی تو اللہ کی طرف سے تنڈی آ گئی آپ پر نہیں جی آپ نے کیا کیا دیکھو وہ سوچ رہا ہر نبی کا معمول یہ رہا ہے کہ اگر میں نے فقراء کو اور ان غربا کو اور ان کتنا پور سے لوگوں کو تمہاری وجہ سے اپنے پاس سے کچھ دیر کے لیے بھی ہٹا دیا تو اللہ سے مح... اللہ میری مدد کریں گے ہی نہیں بادلی کی بات ہے طفران کے آگے بجم ہوئے سرونی کہ اللہ تو مدد کریں گے بہتر کون ہوگا اللہ کی طرف سے میری مدد کا سامان کہ مدد کا سامان تمہارے اجتبا کرنے والے ہیں آپ نے یہ فرمایا نوازی سرام سے بھی کہا گیا تو ان کو ہٹائیے اپنے بات سے تو یہ فرمایا میں آپ کو حکم ہوا کہ آپ دیکھ کے ندی جی جمع کر رکھیے اپنے آپ کو ان لوگوں جو کام میں لگے ہوئے ہیں نہ ماننے والوں کی وجہ سے ماننے والوں کو پیشہ نہ کیجیے تو میں نے اس کی کہ ہمارے یہاں ہمارے تربیت اختلاط میں ہے تربیت اختلاع میں ہے کہ امت کے مختلف توقعات کو جمع کرو مالدار کو غریب کو تاکہ اور مالدار کے اندر اپنے مال کے مسالف معلوم ہو اور اور غریب کے ساتھ رہ کر اس سے اپنا اختراف معلوم ہو کہ آئندہ کیا اطراف ہے کہ اس سے غریب کے اندر غریب کو ضرورت کمانڈار دیکھے گا اور غریب کی مسکنت اور اس کی سازی کو دیکھے گا تو اختلاف میں تربیت ہے تو ایک بات میں نے عرض کی ہے کہ کام عمومی عمومیت ہو کام میں لاؤ اور نہ اسے نئے آدمی کو دعوت دیا کرو نہ دعوت دیا کرو دوسری بات یہ ہے کہ اس کام کے مزاج میں اور اس کام کا یہ تقاضا ہے اس کام کا یہ تقاضا ہے کہ اس راستے میں جو ناگاواری آیا کریں نا گواریوں کو انڈیا کی ناگواری نے تلاش کیا کروں پرانا حکم ہے ندی کو بول آئے تھے سمجھا دیکھ آپ کو جو بات پیش آئے آپ اس کو کسی ندیوں کے واقعات میں دیکھیے یہ قرآن ملے گا جو آپ کو پیش آئے آپ اس کو کسی کے واقعات میں دیکھیے اور جو کچھ آپ کو کہا جا رہا ہے آپ یہ نہ سمجھیے کہ آپ کو کہا جا رہا ہے آج سے بے نظر کو کہا جا چکا ہے تبلیغ <تصفيق> کی تسلی کے لیے لوگ سمجھتے ہمارے ساتھ کہتے ہیں یہ تو میرے ساتھ ہو رہا ہے میرے ساتھ ہی ہو رہا ہے جی ہاں نظر اپنی ضابطے میرے سردیوں ہو رہا ہے میرے, ہو رہا، میرے ساتھ ہو رہا ہے میرے ساتھ ہو رہا اللہ فرما رہے ہیں کہ نبی کی آپ کو جو کچھ کہا جا رہا ہے آدھی کو برکاشت کیجیے کیونکہ آپ سے پہلے ندیوں کو اس سے زیادہ کہا جا چکا ہے جو ان سے کہا گیا ہے وہ آپ سے کہا جائے گا ہمارے خیال لگے جامع کشتیلا یہ ندیوں کو کہا جا چکا ہے الزام امتحان گالیاں ساہر، سب پاگل مجنون سب ساحر سب آپ کو کہا جائے گا جنہیں جو کہ گیا ہے جس اندیا ہے سب پر یہ بہمتیں نہیں ہیں دیکھو میں دن سے کر رہا ہوں جو شخص اس کام میں حق سے پیچھے ہٹے گا تومت کے ڈر سے اللہ اسے کام نہیں لیں گے جناب بھائی پیچھے رہو تہمت لگے گی پیچھے رہو تہمت لگے گی کہ جو آدمی حق سے پیچھے ہٹے گا لوگوں کو راضی کرنے کے لیے اللہ اس سے کام نہیں لیں گے اس لیے کہ اس کام میں مظاہمت کی کوئی گنجائش نہیں ہے مظاہر مدائم, مدائم جی کو کہتے ہیں مظاہر کو کہتے ہیں جو لوگوں کو درمیان جو لوگوں کے درمیان خوشنام جو لوگوں کے درمیان خوشنام بننے کے وجہ سے حق سے خاموش ہو جائے اس کو, کو, کو مظاہم کہتے ہیں کہنا نہیں خاموش رہو تمہارے اس کے بولو گے نا دو تمہارے خلاف ہو جائیں گے ہاں یہ کون ہے رہیے مزاحم ہے اللہ مظاہد سے ہکا کام نہیں لیتے کبھی نہیں ہاں یہ دیکھو تمہارا تم تمہارے بولنے کا موقع ہے یہ نہیں ہے جی کہ جو آدمی حق کے بارے میں مظاہرت اختیار کرے گا اللہ اسے حق کا کام نہیں لیں گے یہ پکی بات اللہ کا سورے گا اور یہ تو سکنے سو ہی انت والے کا کون ہے کہ بیس آدمی سے سب خوش ہیں جس آدمی سے سب خوش ہیں اگر یہ ہے کہ یہ آدمی مظاہر ہوگا کیا فرمایا کہ آدمی ہوگا جس سے جس سے سب خوش ہیں جی ہاں الگ صدیقی اللہ کی جب وفات کا قریب آیا اور ذمہ داری دی جی عمر یہ سماج ہو کا اور عمر دیکھو ایک بات یاد رکھنا لوگ سے لوگ تم سے خوش نہیں ہوں گے مجھے کیا فرمایا اللہ جی عمر سب لوگ تم سے خوش سب تم سے خوش نہیں ہوں گے <تضح> تو کمر نے کہا کہ کیمارت کی مجھے ضرورت نہیں ہے جب لوگ اس سے خوش نہیں ہوں گے تو تھی مجھے عمارت کی ضرورت نہیں ہے حضرت کمر نے فرمایا کہ نہیں عمر عمارت کی ضرورت نہیں ہے مگر عمارت کو تیری ضرورت ہے اس عمارت کو تہری جیسے آدمی کی ضرورت ہے لیا. کیوں اس لیے مظاہرہ سے پاک ہے تم ان کی صفا میں ہے یہ اچھا تم امیر اللہ عمر کہ اللہ کے معاملے میں سب سے سخت آدمی عمر ہے جو اللہ کے دین کے بارے میں سخت ہے وہ ذمہ داری کا حل ہے جو اللہ کے دین کے بارے میں کمزور ہے اللہ اس سے حق کا کام نہیں لے گے. وہ اس گے کادیم جو بھی نہیں رکھتا اس روکتا سیدھی بات ہے تو میں نے عرض کیا کہ اس راستے میں جو ناگواری پیش آئے ان ناگواریوں کو امبی علی مسلام کی ناگواری میں دراز کیا کرو کیونکہ اس راستے میں وہ کام کرنے والوں کو ناگواری پیش آئیں گے جو ندیوں کو صاحبوں کو پیش آئیں گے میرے دوستوں یہ کام کرنے والوں کی صفات میں سے ہے اور بلکہ صفات میں سے نہیں بلکہ نبی کے نبی ہونے کی علامت ہے کہ نبی کے نبی ہونے کی علامت ہے یہ کہ نبی کے نبی ہونے کی علامت ہے کہ ان کے اندر برداشت ہو پی جاؤ برداشت کر جاؤ پی جاؤ برداشت کر جاؤ جی ہاں برداشت کر جاؤ پی جاؤ یہ نبیوں کا کام ہے کیونکہ یہ نبی کے نبی ہونے کی علامت ہے کہ نبی ہے یا نہیں اللہ نے علامت یہ رکھی ہے سہنا کہ وہ عالم ہیں جنہوں نے آپ کی صفات کتابوں پر پڑھ کر آپ کو دیکھتی ہے کہ ہاں یہ نبی ہو سکتے ہیں ورنہ موجود لگی ہے پیچھے اور بہت ساری صفات جو آپ کے چہرے پہ دیکھ کر لیکن وہ کہتے تھے کہ ایک ہماری کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ ان کے ساتھ جتنی کوئی زیادتی کرے گا اور جتنی کوئی نادانی سے پیش آئے گا ان کے سبر تحمل میں اتنا اضافہ ہوگا وہ کیسے معلوم ہو وہ کیسے معلوم ہو تو ہمارا رضی اللہ تعالی کے ساتھ جو معاملہ پیش آیا جیج بن چائنا کا وقت سہی ہے بن پیشے ہوئے تھے آپ کے پاس کہیں سے مطالبہ آیا مسلمانوں کا کی, کی مسلمانوں کی مدد کا کہ مسلمان پریشان ہارے اپنے علاقے میں آ گئی ہے ان کی مدد کے لیے کچھ دیا جائے آپ نے پوچھا ابھی کس بارے پاس کچھ ہے کچھ نہیں ہے ابو بتا آپ کو کچھ ہے کچھ نہیں ہے ڈیرو نے انکار کر دیا سنا کو موقع اچھا لگا مالدار آدمی دے کہ یہ موقع اچھا ہے ان کے ساتھ معاملہ کرو دیکھو میں صرف کہہ رہا ہوں لوگوں کے ساتھ معاملہ کیے بغیر ان کی طبیعت کا درد نہیں ہو سکتا معام کرو تو معاملہ کیا آپ کے ساتھ تاکہ زیادتی کرنے کی کوئی وجہ تو بنے کوئی دنیا تو بنے. کی بنیاد تو بنے کی بنیاد تو زیادتی کریں گے یہ تو نہیں یہ پھر آدمی آپ نیچے کے درمیان پکڑ لے تو بنیاد تو ہو تو میں نے چانیہ نے آپ کو سونا پیش کیا بطرے کر کہا لیجیے سونا اور مجھے آپ اتنی کھجورے دے دیجیے فنا فنا تاریخ میں تاریخ طے ہو گئی کہ تاریخ لکھو اور ان کو سونا لے کر اس تاریخ میں کھجورے دیں گے اس کے بدلے میں آپ نے سونا لے کر مسلمان کو خرچ کیا اور ان سے کھجورے دینے ان کو دے کر لیا یہ سمجھ گئے کہ اب مجھے موقع مل گیا ہے آپ کے ساتھ جاتی کرنے کا واپسی کے جو دن طے ہوا تھا اس سے تین دن پہلے زین ابن سانا نے اوڑا کرم سے لواسند گرے باندھ پکڑا اور آپ کو دیوار کے ساتھ دھکا دیا اور اپنے آپ کا مطالبہ کیا کہ میں پھر جنے لاؤ تم قریشی ٹال مٹول کرتے ہو تمہارا مزاج ہی یہی ہے میں نے سنا بہت تھا قریشی ایسے ہوتے ہیں اب معاملہ کر کے اندازہ ہو گیا آپ ایسے ہی ہیں جی دن باقی ہے ابھی کسی واپس کرنے میں لیکن تین دن پہلے سانا نے یہ صرف اس لیے کیا ہے دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ کہاں تک برداشت کریں گے بس اتنا کرنا تھا کہ ہر تمہوں نے تلوار نکالی کہ یہ کیا کر رہا کہ اللہ کے نجی کا اگر حکم ہو جائے تو میں تجھا قدر کر دوں اللہ کہنا مجھے مرامت کریں گے تو نامر غلط کیا ہے اس لیے میں نے تلوار روکی ہوئی ہے اور میں بتائی ہوں را دیکھو قصے میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ نبی کا مزاج یہ ہے کہ وہ اپنے حمایت کرنے والوں کو دباتے ہیں اور سیاست کا مزاج یہ ہے کہ اپنی حمایت کرنے والوں کو ابارتے ہیں کہ انہیں ابھارو ان کو اپنا محسن سمجھو انہیں اپنے ساتھ رکھو ان پر خرچ کرو ان کا خیال کرو جی ہاں یہ تمہارے آدمی ہیں ہاں دیکھو میں تمہیں بہت عبادت کر رہا ہوں یہ ہمارے, یہ ہمارے آدمی ہیں یہ ہمارے حمایتی ہیں سیاست میں ٹوئلیاں بنتی ہیں جی ہاں کہ وہ اپنے حمایتی کو ابھارتے ہیں مقصد سمجھتے ہیں اپنا اور دعوت میں نبوت میں کہ اپنے حمایتی کو دبانا وہ تو بیچارہ محبت میں کر رہے ہیں حضرت ہنر آپ کی محبت میں کہ اللہ کے نیبی کے ساتھ دیکھتی ہو رہی ہے میں چلے میں درج کر لوں آپ واپس جان دینے والے اور اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے کہ آپ کو گربان پکڑ لیا اور آپ کو دھکا دیا تین دن پہلے رادا پورا ہونے سے تین دن پہلے کو میں کچھ نہ کہا ہر کو کہا آپ نے کہ کیا, کیا تم نے تلوار نکال لی اس آدمی پر تلوار تو مسلمان نکالنے حیران ہے وہ تو یہ ہو تھا تلوار تو مسلمان کے لیے حرام ہے وہ تو یہ تھا یہودی بھی تلوار نکالی تھی اور یہودی ابھی تلوار نکالی ہے اس کی زیادتی کی وجہ سے فرمایا نہیں بار تم نے کام غلط کیا ہے یہ فرمایا یہ کیا تم نے ہر طرح کو ڈانٹ پڑی یہ کیا تم نے آج کو کہے گا نا نے حمایتوں کو بھی کیا تم نے خبریں لو کیا کہیں گے کیا بے وقوف صحیح ہے اپنے حمایتوں کو ڈانٹ رہے ہاں کیا کہیں گے بڑے لوگوں کو دیکھو نا یہ کہ آدمی ہے یہ اپنے آدمیوں کو اپنے को کو مار رہے ہیں اپنے آدمیوں کو ڈانٹ رہے ہیں <laughs> اب, لوگ، اب, لوگ، اب لوگ یہ مشورے دیں گے کیونکہ ہندا جنگ سوافک نہیں ہے سیاست سے چل رہے ہیں سیدھی بات ہے کیا میں تمہارے کو ڈانٹا کیا امریک کیا کیا تم نے تمہیں کرنا یہ چاہیے تھا کہ مجھ سے پہلے کہ میں اس کا پتا کر میرے ذمہ حق ہے اس کا اور حق والے کو حق مطالبہ کرنے کا حق ہے اور اس سے کہتے تھے کہ ذرا طریقے سے مطالبہ کرے مطالبہ تو کرے اس سے کہتے ہیں کہ میں سے آگاہ جاؤ اس کو لے کر جاؤ اس کو اس کا حق دینا اور اس کو بھی ساخورے زیادہ دینا تعلیم آنے کی اس کو اس کا حق دینا اور اس کو بھی اس کا زیادہ دینا اور بیس لاکھ خجو نے زیادہ ملی جی میرا تو ہفا ہو گیا یہ اتنی زیادہ تم دے رہے ہو کہ بھائی مجھے اللہ کے نمی نے حکم دیا ہے کہ ان کو بیس لاکھ زیادہ دینا کیونکہ تم نے ان کو تلوار دکھلائی تھی سنو گر کرو اپنا کوئی ذکر نہیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا اپنا کوئی فکر نہیں ان کو زیادہ دینا کیونکہ تم نے ان کو ڈانٹا ہے تلوار میں تلوار بھی رنگی دی ہے شاہ فور کرنا پڑا کہ با صاحب مجھے یقین ہو گیا یہ اللہ کے نبی ہے <تصفيق> میں زیادتی یہ دیکھنے کے لیے کی تھی کہ اگر صبر کر جائیں تو اللہ کے نبی ہیں اور اگر برداشت نہ کر سکے تو خیر یہ نبی نہیں ہو سکتے میں بالکل سو بات ہے کہ میں نے تو جین لیا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں تو میں آر کر رہا تھا کہ اس کام میں یہ بڑی چیز ہے یہ صبر تحمل کب تک صبر کریں کب تک سبر خوش ہیں ساتھیوں سے ساتھی خطاط ہے ہمارے پاس کہ میں ساتھی اور رہا میں کب تک صبر کروں حا. کیونکہ ہم حالات دیکھتے ہیں ماضی نہیں دیکھتے کہ ماضی کیا ہے صحابہ کا حال دیکھتے ہیں ہر ایک اپنا ہاتھ لے رہا ہے پریشان ہیں ماضی دیکھے کہ ماضی دیکھ کر چلو حال دیکھ کر مت چلو کہ اس راستے کی ناگواریاں کو صحابہ کے ناگواری میں تلاش کرو لوگ پوچھتے ہیں کہ جی کب تک صبر کریں گے دو سال چار سال دس سال کب تک دیکھو ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ سو رہے مسجد میں رابع کو اٹھایا حرکت دی اس کا پیچھے بچوں کیوں سو رہے ہو آج کیا میرا گھر تو کوئی ہے نہیں اس لیے یہ بتلاؤ کہ میرے بعد میرے زندگی جانے کے بعد مزید کے ذمہ دار اور ندینے کے ہوں تمہارے ساتھ ریاستی کریں گے تو تم کیا کرو گے یہ جی سوال کیا اپنے صحابہ کو آپ نے ہر نادواری کے لیے تیار کیا ہوا تھا ہاں آپ نے بیٹ کیا صحابہ کو بیٹھ کیا ہے صحابہ کو یعنی کہ کوہل اسلام میں آگے بیٹھ ہو گئی نہیں یہ نہیں ہے آپ نے صحابہ کو بار بار بیٹ کیا ہے اور اس بیس کا مقصد ہوتا تھا صحابہ کے عہد کی تجدید عہد کو عہد کو عہد کو جو ہے نیا کرنا بار بار بیٹ کیا ہے کس نے بیعت کیا ہے بار بار کس نے بار بار بیعت کیا کہ نماز نہیں چھوڑو گے زکات دینا نہیں چھوڑو گے یہ ہاں یہ نہیں اب تو بیس سے لکھ کی ہو کر گئی تجدید ہاتھ پڑھو گے اور فرائض پورے کرو گے بس نہیں ایسا نہیں ہے میں آپ کو حجب بتا رہا ہوں سنو بھائی اخبار یہ فرائض پر عمل کرنے کی بحث تو اسلام میں داخل ہونے کے وقت ہوتی تھی اسلام میں آتی تھی لیکن صحابہ کو جو آپ بار بار بحث فرماتے تھے وہ بیعت ہوتی تھی صرف جی پر کہ تم ہر حال میں اس کام کو اداوت کے کام کو کرو گے لیکن یہ بات غور سے شروع بھی کیا کہہ رہا پوچھا صحابہ نے تم تو بحث ہو چکے تھے بیٹھ کیوں ہوئی کس بات پر بیس ہوئی تو بحث ہونے والوں نے کہا کہ آج تو ہمیں سلم نے ہمیں موت پر بیٹھ کیا ہے آج تمہیں موت پر بیٹھ کیا ہے صاحب کو اس پر اور اس پر بیٹھ کیا ہے صاحب کو آپ نے کہ وہ اب کے دین کے بارے میں کسی کی منام اس کی پرواہ نہیں کریں گے اور اس پر بحد کیا ہے عہد لیا ہے اس پر صاحبہ سے کہ میرے باغ دوسروں کو تم سے آگے بڑھایا جائے گا سنو میرے باغ دوسروں کو تم سے آگے بڑھایا جائے, جائے گا یہ فرمایا صاحب سے تو یہ نہیں فرمایا کہ تم نماز نہیں چھوڑو گے زکات نہیں چھوڑو گے اجکنا نہیں چھوڑو گے روزہ رکھن نہیں چھوڑو گے یا نہیں گیا روایت نہیں یا نہیں ہے میری بات ہو جی سنا ہمیں بہت بہت گہری بات ہے جی گہری بات سے سطح اوپر آتی ہے جی ہاں باتوں سے نیچے جاتی ہے یہ بہت گہری بات یہ ہے کہ آپ نے صحابہ کو اس پر بھی دیکھ کیا تھا دل کے اس پر کیا کہ میرے باہر دوسروں کو تم سے آگے بڑھایا جائے گا تو تم کام سے پیچھے نہیں ہٹو گے یہ ہے روایت میں ہاں تم کام سے پیچھے نہیں ہٹو گے کے کام میں آتا تو کسی کا ہے نہیں کہ اگر مجھ سے یہ کراؤ تو میں کروں گا کام اگر مجھ سے تم یہ نہیں کراتے تو میں کام نہیں کروں گا یہاں کہ نہیں اگر کسی کو امامت سے ہٹا دیے جا اگر کسی کو امامت سے ہٹا دیے جا رہے تو کیا وہ نماز چھوڑ دے گا کیا نہیں امام نہیں ہوگا تو نام ہوگا امام نہیں ہوگا تو مستفی ہوگا سیدھی بات ہے E کہ نماز کو پڑھنی ہے تو کوئی تصویر ہی نہیں ہے کہ اگر امامت سے ہٹا دے تو کوئی نماز چھوڑ دے خدا نہ کرے کہ امامت چھوڑنا کفر نہیں ہے نماز چھوڑنا کفر ہے یہ بات ہے نا امامت چھوڑنا کفر نہیں ہے نماز چھوڑنا کفر ہے اگر کوئی ذمہ داری سے ہٹا دیا جا رہے مشورہ کی چھوڑ دے گا کام ہے تو آپ نے صاحب سے پہلے کر دی ہے کہ میرے بار دوسروں کو تم سے آگے بڑھایا جائے گا تم کام سے پیچھے نہیں ہٹو گے تو لگو کر کہ میں اگر یہ مدینہ والے تنگ کریں گے تو میں مدینہ چھوڑ کے ملکی شام چلے جاؤں گا سرمایہ ملک شام میں بھی تو کام ہے وہاں پہ ذمہ تنگ کریں گے پھر کیا کرو گے سوال تو سوال سر آج کیا میں پھر ملک شام چھوڑ کر مدینہ آ جاؤں گا واپس پھر یہاں کے راستہ آپ کے اگر مدینہ والے دوبارہ تنگ کریں گے پھر کیا کرو گے میں کہ دیکھو نا میرے صحابہ کب تک سبر کریں گے تو ابو ذر رضی اللہ عدین نے آج کیا کہ یا رسول اللہ پھر تو میں ان کا مقابلہ کروں گا پھر میں ان کا مقابلہ کروں گا فرمایا اے ابو ذر دیکھو معاف کرتے رہنا درگزر کرتے رہنا اور جہاں یہ تمہیں انتقا پر بھیجے وہاں جاتے رہنا اور جہاں یہ تمہیں اپنے ساتھ لے کر جائیں ان کے ساتھ چلتے رہنا یہاں تک کہ مجھ سے قیامت میں آ کر مل لینا ہاں، یہ فرمایا آپ نے غفر میں آپ تنخواہ کا پتن ساک الوم ہائی ساخو کا تنخواہ کا تم مجھ سے آ کے مل دینا بس مجھ سے ملنے تک تمہیں برداشت کرنا ہے تو یعنی تک بدل کی ہے کہ اس کام میں ناگواریاں پیش آئیں گی کہ انہیں برداشت کرو کیونکہ را... صاحب فرماتے ہیں کہ ہم نے ساری خیر ناگواری میں پائی ہے خیر ناگواری میں پائی ہے چل رہا چلیے برداشت کر لو کیونکہ اس راستے میں ڈائی کے چلنے کا ادھن نہیں ایندھن ہوتا ہے نا ہر گاڑی کا ہوائی جہاز لے کے موٹر سائیکل تک سب کا ایندھن ہے کہ اس راستے میں دائ کے چلنے کا ادھن نہیں صبر ہے اور کچھ صحیح نہیں جی ہاں اسی ادھن ہے اس راستے میں چلنے کا صبر اور نجو کو جگہ جگہ ہو کم ہے صبر کیجیے صبر کیجیے صبر کیجیے صبر کیجیے ایک بات یہ ہے کہ مزاج نبوت کی یہ بنیادی چیز ہے صبر و تحمل ایک بات یہ ہے میرے دوستو عزیزوں کہ ساتھیوں میں ہر طرح کے ساتھی ہوں گے ساتھیوں میں کمزوریاں بھی ہوں گی ساتھیوں میں عیوب بھی ہوں گے ساتھیوں میں غلطیاں بھی ہوں گی ساتھیوں سے یہ فرشتے نہیں ہیں اس ذہن سے یہ نکال دو کہ ساتھی ایسے ہونے چاہیے نہیں بلکہ بات یہ رکھو کہ مجھے ایسے ہونا چاہیے آسان لگتا ہے میں ایسے کیوں نہیں ہوں میں ایسے کیوں نہیں ہوں میں ایسے نہیں ہوں اگر ہر ایک آدمی کو سوچے کہ میں ایسے کیوں نہیں ہوں پھر کسی کو یہ کہنے کا ہرگز حق باقی نہیں رہا کہ میری کوئی غلطی نہیں ہے کیوں؟ واقعی میں کر رہا ہوں جس کا کوئی قصور نہیں ہے وہ قصور وار ہے اور جو کہ میرا بھی کوئی قصور نہیں ہے وہ سب سے بڑا قصور وار ہے کیونکہ حدیث کل لوگ میں خطار ہوں تم سب خطاطار ہو تم سب کے سب خطا کار ہو حجی سے ختم تم سب کتا کار ہو جب تم سب خطا کار ہو تو کوئی اس گنجائش کو میری خطا نہیں ہے میری غلطی نہیں ہے جب یہ فرما دیا تم سب خدا کار ہو گائش ہی نہیں باقی رہی کہ میری, میری, میری کوئی غلطی نہیں ہے <سلام> ساتھیوں میں کمزوریاں بھی ہیں ساتھیوں میں ایو بھی ہیں یہ فرشتے نہیں ہیں غلطیاں ان سے ہوں گی کہ اگر کسی کی غلطی نظر آئے تو اس سے نظر اس طرح پھیرو جس طرح کسی کا سطح کھلا ہو تو نظر پھیرنے کا حکم ہے بالکل پھیر لو کہیں سے لوگے کے ایپ سے نا جب تھے لوگ اگر تم نے اس کا ایپ دیکھ لیا اور دیکھ کر کسی نے ذکر کر دیا جی ہاں سنو سنوور سے اگر تم نے اس کا ایپ دیکھ کر کسی کا ذکر کر دیا چاہے تمہارا ذکر کرنا اس کی غرض سے کیوں نہ ہو یہ بھی سنو ذرا کہ اگر تم نے کسی کا عیب دیکھ لیا اور اس کا ذکر کر لیا تو اللہ کا دستور یہ ہے کہ اس عیب میں ابتدلا ہوئے بغیر تم مرو گے نہیں اچھی بات ہے کہ جو میرے بندے کا عیب ظاہر کرے گا میں اس کو اس عیب کے اندر ابتلا کیے بغیر موت نہیں دوں گا سنو گوسے بہت ڈرنے کی بات ہے ساتھیوں کے عائب سے نظر پھیلو اس لیے کہ اللہ تعالی لوگوں کی سلاح ان لوگوں کے ذریعے فرماتے ہیں جو عائب کو چھپایا کرتے ہیں ہمارا بھی علی اللہ عنہ نے شراب پینے والے کو دیکھ کر شراب پینے والے کو دیکھا اپنی آنکھوں سے دیکھا خود اور دیکھ کر یہ دیکھ کر لیا کہ مجھے کسی ذکر نہیں کرنا کسی سے ذکر نہیں کرنا شراب پیتے ہوئے ایک آدمی کو دیکھا پڑے نہیں آپ کو شراب پی رہے تھے تو گھر سے نکلے ہیں سولر شراب پی ان کو شراب شراب پیتا ہوا چھوڑ کر نکلے گھر سے ادر میں سروج رات کو رات کو چکن لگا رہے تھے گلیوں میں سولر بدینے کی گلوں میں ادر میں سروج ساتھ ان کو بھی نہیں بتایا گھر کیا دیکھا ہے اجلا نے مشورہ دیا اللہ تعالیٰ کو بھی نہیں بتایا اور واپس چلے گئے خاموشی سے بڑی میاں نے تمہیں مجھے آنا چھوڑ دیا کہ جب تھی جاؤں گا سب کے سامنے بات کھلے گی جی ہاں اب تو ہم تو اللہ مجھے معاف فرمائے مشرے میں انتظار میں رہتے ہیں کہ فنا صاحب آئے مشرے میں تو ان کی خبر لی جا رہے ہیں مشورے میں آنا چھوڑ دیتا ہے خیر کیا کروں ایک ہو گئی ہے سدی جاؤں گا مشورے میں مشورے والے میری طرف دیکھیں گے بات کھلے گی تم کے سامنے رسوائی ہوگی رہے کہ مشورے جی ہاں میں بہتر مشورے میں جانا چھوڑ دو کیا کریں تین پرانے ایسے ہیں جنہوں نے مشورہ انہی مجھے آج کے لیے چھوڑ دیا ہے شر بڑے دیکھ لیا کیا ہنر مجھے دیکھ رہے ہیں شراب پیتے ہوئے تو بڑے چھوڑ دیا <تصحاب> کہ جب بھی جاؤں گا بات سلے گی سب کے سامنے رضی اللہ نے طے کر لیا کسی نے ذکر نہیں کرنا ہے کیونکہ ہلکر کا نام تھا کہ اگر ان کے یہاں سے کوئی آدمی غائب ہو جاتا تو ہمر علی اللہ تعالی خود اس کی تلاش میں نکلتے اور گھر جا کر دیکھتے کہ آج سلا مشورے میں کیوں نہیں آیا ہے کیا بات ہو گئی یہ بھی میں بڑا ہوں یہ چھوٹے ہیں ان کو آنا چاہیے میرے پاس نہیں خود جاتے دیکھنے کے لیے کہ آج صلاح صاحب کیوں نہیں آئے بلکہ عجیب بات ہے کہ ایک نوجوان جیسا تھا مدینہ میں اور ڈرام سے بہت تعلق تھا اور بہت رشتے دچ دن کے بعد وہ غیر ہو گیا نظر نہیں آیا کچھ دن حضر نے پوچھا بھائی وہ آدمی کہاں گیا ہمارے پاس ریسٹر تھا یہاں لوگوں نے کہا ہمیں نیند بھول جائیے اس کو وہ آپ کے کام کر نہیں رہا وہ تو مصر چلا گیا ہے اور مصر جا کر اس نے شراب پینی شروع کر دی ہے آپ کے کام کا نہیں ہے وہ سر آپ کے کام کا ہے شراب پینے لگا ہے مصر چلا گیا ہے اور نے فرمایا اچھا سارے ساتھیوں کو جمع کیا فرمایا دیکھو ہمارا ایک ساتھی ہے اس پر کچھ ہلد آ گیا کو دعا میں لگا دیا تم سب دعا میں لگو اور مجھے خط لکھتا ہوں میں نے ساتھی کو دعا میں لگایا اور اسے خط لکھا اور خط میں یہ لکھا حقت میں صرف قرآن کی آیت لکھی حامی تنظیم کتاب نہ آیت لکھ کر بھیجی اس کو, کو دعا میں لگایا کہ ہمارا ایک آدمی ہے بیچارہ چلا گیا حالات آ گئے یہ نہیں یہ ہمارے کام کے نہیں ہے ہمارے کام کے نہیں ہے ہم چاہتے ہیں کہ فرشتے ہوں جس کام کو کریں اللہ کا سور یہ ہے کہ آدم آڈم سے بھول چل رہی ہے وہ بھولتے بھولتے آ رہے ہیں وہاں سے نبی, نبی اور ندیوں کے بڑے اور ندیوں کے باپ آدم علیہ السلام وہ وہاں سے بھول چل رہی ہے کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ کوئی دعا قبول ہو یا نہ ہو مومین کے حق میں پیچھے دعا قبول ہوتی ہے اسی طرح ہے کہ مومین کی دعا میری حق میں مقبول ہے چاچی کے لیے دعا کرو <تصفح> اے, اے لا تیرا ترہ بندہ ہے اطلاع میں ہے اہ لا تو اس کی تو <تصفح> <تصفح> اس کو معاف کر دے تو اس کی تربیت کر دیں بڑھیا نے کان کو قریب کرایا عمر کان قریب لاؤ قریب ہوئے فرمایا بڑی نے نہیں اور قریب کہا اور قریب آئی ہے وہ کے کان, کان میں में لگا کر کہا بڑے میاں نے کہ میں نے اس دن سے آج تک شراب نہیں کی ہے اتنا ہو گئی صرف چھپوڑی کی وجہ سے وہ نے کوئی ان کو کوئی نشیت نہیں کی تھی کچھ نہیں کتنا کام کر لیے ایک ان کے لیے تو اور ایک ان کے آئے کو چھپا لیا میں اب کر رہا تھا کہ ساتھی سے غلطیاں ہوں گی یہ فرشتے نہیں ہیں کبھی یہ سوچنا کہ ایسے کام کرنے والے ہوں گے تو ان سے کام لیا جائے گا کہ ساتھیوں کے آئے کو چھپایا کرو ساتیوں کے آئے کو چھپایا کرو اور ساتھیوں کی غلطیوں کی اچھی تعبیر کیا کرو دیکھو میں بتاؤں ساتھیوں کی غلطی اچھی تعبیر کرنے سے ہایا پیدا ہوگی جب پیدا ہوگی حیام جی ہاں بے حیاں جو ہوتی ہے وہ بے حیاں جو ہوتی ہے وہ غلط تعبیر سے پیدا ہوتی ہے اچھی تعویل کرنے سے حیا پیدا ہوگی میری بات ذرا سمجھ نہیں پڑ گئی ہے شریقہ یہ ہے کہ حرام کام کرنے والے کی کہ حرام کو ثابت نہ ہونے دو اس کو تعبیر کہتے ہیں نے کہا میں نے جنا کیا ہے جی ہاں معلوم ہے جنا کی کسی کہتے ہیں اور جنا کی حد کیا ہے وہ پاک ہونے کے لیے آئے تھے سرمایہ نہیں تم نے جینا نہیں کیا ہوگا تم نے لڑکی کو ہاتھ لگایا ہوگا تم اس کو جنا سمجھ رہے ہوں گے کیونکہ حجیز میں آتا ہے کہ ہاتھ بھی جنا کرتا ہے پاؤں بھی جنا کرتا ہے آگ بھی جینا کرتی ہے جینا کیا سرمایا نہیں تم نے ہاتھ سے اشارہ کیا ہوگا خیر کیا ہے فرمایا نہیں تم نے تیار کیا ہوگا لڑکی کو تم اس کو جنا سمجھ رہے ہوں گے ابھی نہیں میں نے جنا کیا ہے نہیں گنا کو ثابت کرنے کی کوشش تو ابھی سے سیرت میں دین میں کہیں ملتی نہیں ہے یہ گنا سابت کرو جی ہاں ہم جس کو سابت کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں وہ تو ابھی سے کہیں ملتی نہیں ہے جرم سابت کرو نہیں ثابت نہیں کیا جاتا بلکہ جرم ثابت نہ ہونے کی کوشش کی جاتی ہے دیکھو وہ درد کر رہا ہوں کہ جرم ثابت نہ کرو ثابت نہیں ہونی چاہیے جرم تحقیق تحقیق تحقیق کرنے والا حکم کب ہے یہ تحقیق حکم تو قرآن میں جب ہے جب خبر صاحب لاوے خبر میں بھومی سطح ہے یعنی خبر فاسک لانے تو پھر حکم ہے کیوں تاکہ فاسک کا جھوٹ ہو جائے اس لیے ہے. اگر فاض خبر لائے تو <تصف> کہ حقیقت کرو تاکہ فاسیک کی قبر کی جائے مومن کو بھجایا جائے جا کہ ایسا نہ ہو کہ تم پارٹی کی خبر کی وجہ سے کوئی قدم اٹھا بیٹھو اور ایک مومن کو ایک مومن کا نقصان ہو جائے جی ہاں یہ اس کا مطلب اور اگر مومن خبر لے کر آئے اگر مومن کو خبر لے کر آگے کسی کے بارے میں تو اس پر تعبیر کا حکم ہے تخلیق کا حکم نہیں ہے اس پر تعبیر کا حکم ہے کہ مومن خبر لایا ہے کہ اس کی تعمیل کرو تاکہ مومن کا گنا ثابت نہ ہو سکے مومن کو پاک کرو گنا سے کیا نہیں ہے مومن ایسا نہیں کر سکتا مومن ایسا نہیں کر سکتا کہ کیا, کیا, کیا ہے کیا نہیں ایسا نہیں ہوگا ایسا ہوگا جی ہاں تعلیم اب تعلیم نہیں ہے ہمارے یہاں اب تو ہمارے یہاں تحقیق ہے کیا نہیں تحقیق کر کے ثابت کرو گنا پولیس والوں میں لوگ اچھی نظر سے نہیں دیکھتے صرف اس لیے کہ پولیس والے کامیا کہ تلاش کریں دیکھیں کون کون کہاں کیا کر رہا ہے پولیس والے نہیں تھے میں تو بہت دانے پیدا ہوئے <تصفح> کام ہوتا ہے کہ دیکھو لوگ کیا کر رہے اور پکڑو پکڑو پکڑو کیا یہ بھی کیا پکڑی پکڑے جی ہاں اس لیے ان کے ذریعے دنیا میں خیر آ سکتی کبھی بھی جی کیونکہ جو امت کو جو امت کو مجھے نظر سے دیکھے گا وہ امت کے لیے مجھ نہیں ہو سکتا مونصب رحمت اللہ علیہ کو جو اصل گر ملا اس کام کے کرنے کا وہ امت کے فضائل بیان کرنا یہ ملا حضرت اس پر آگے بڑھ گئے بہت کیونکہ اللہ تعالیٰ کا اپنی مخلوق سے محبت ہے کہ حضرت نے اس بات کا غور کیا کہ اللہ کو اپنی مخلوق سے محبت ہے تو اللہ کا محبوب بننے کا آسان راستہ یہ ہے جی ہاں کہ اللہ کی نحبوب چیز کی فضائل بیان کرو یہ چیز اللہ عزیب بات ہے کہ یہ چیز ان صدیوں میں کسی اور کو ملی نہیں وہ عالیہ صاحب نے یہ پکڑا کہ امت کی فضائل بیان کرو یہ بےچاری امت پر حرام کے فتوے لگتے, لگتے لگتے لگتے لگتے امت نے سمجھ لیا کہ ہم تو حرام میں ایسے پڑے گئے نہیں نہیں طرح ختم ہو گیا امت کا <تصفح> حرام حلال تو امت جب سمجھے گی جب امت کو اپنا مقام معلوم ہو <تصفح> کہ ہم کس درجے کے دوست تھے پھر پتا چلے گا کہ ہم یہ حرام حرام کس طرح ہے جو آدمی اپنے آپ کو گندہ سمجھ رہا ہو جی اس کو اپنی گندے کی ہو احساس ہوگا ہم ہو تو ہے گندے باقی ختم ہو گئی کہ ہم گندے ہیں تو پھر یہ حرام بھی ہمارے لیے ٹھیک ہے یہ حرام بھی ٹھیک ہے یہ حرام بھی ٹھیک ہے کیونکہ ہم ہیں یہ قابل یا امت کے فضائل بیان کرو کہ امت کے فضائل بیان کرنے سے امت سے ہایا پیدا ہوگی تو صاحبہ کا معمول یہ تھا اور ہوا کرم صرف مزاج یہ تھا کہ آپ نے صحابہ کے فضائل معلوم کے فضائل بیان کرتے تھے صحابہ کے فضائل بیان کرتے تھے تو اس سے صحابہ کے اندر ایک دوسرے کی قدر ہوتی تھی یعنی کہ فضیلت بیان کرے تو حسد ہو کہ صحابہ صحابہ کے فضائل بیان کرتے تھے صحاب کے اندر ایک دوسرے کی صحبت میں رہنے کا شوق پیدا ہوتا تھا کہ ان کے ساتھ رہو ان کی کمائی کس چیز تھی آپ تو کسی کی فضیلت بیان کرو تو لوگ حسد کرنے لگے علیہ وسلم اپنے صحابہ کے فضائل بیان کرتے تھے آپ نے تین منڈک فرمایا حضرت صاحب کے بارے میں کہ ابن وفا تھی جنتی آدمی ہے دن تک اعلان تین دن تک اعلان ہوا اب اس کے بارے میں تین دن تک سنا کہ یہ آدمی جنتی ہے تو ان کے ساتھ تین راتیں گزاری جنتاری بننے کے لیے جیسے یہ کریں گے میں بھی کروں گا کہ ان کے رات کا قیام دیکھوں ان کی تحریر تلاوت دیکھوں ان کا راتوں کا رونا دیکھوں ان کی دن بھر کی محنت دیکھوں تاکہ نبی جنتی بنو فرماتے ہیں میں نے تین راتیں گزاری ساتھ کے ساتھ لیکن ایک رات بنا نے تعجب پڑی نہ تلاوت کی نہ کوئی رات کا مجاہدہ ریاضت کچھ نہیں رات کو سوئے ایشا پڑکے اور فجر کی نماز کے قریب اٹھے اور میں نے کہا دو گیا کرتے کراتے تو کچھ نہیں ہے کچھ کراتے کرتے کراتے کچھ نہیں ہے اور مشورے کے جنتی آدمی ہیں ریوائز نہیں ہیں حضرت عبد اللہ ابن امر کی رام ہے لوگ روکے میں تو ان کو کچھ سمجھتا ہی نہیں تھا بس لیکن جب میں وہاں چلنے لگا واپس اور مجھے بلایا اور بلا کر کہا حضرت صاحب نے کہ عبداللہ سے عبداللہ ابن امر میرا تو معمول یہی ہے جو تم نے دیکھا ہے یہ نہیں کہا کہ دو تین آنکھ نکل رہی تاجد میں میرے تو مانو لیجیے تم نے ہے نام جو اسی طرح تو مانو لیے تم نے دیکھا ہے لیکن میرے اندر ایک صفت ہے جس کی وجہ سے میں جنتی آدمی ہوں اچھا اب جی نے کہ یہ بتاؤ نا ساتھ وہ کیا صفت ہے کہ میرے اندر ایک صفت یہ ہے جنتی ہونے کی کہ مجھے لوگوں سے حسد نہیں ہے مجھے لوگوں سے حسد نہیں ہے بس ابد اللہ نے فرمایا کہ یہی وہ صفت ہے کہ تم اس کی وجہ سے جنتی ہو اور اس کے ہمارے اندر طاقت نہیں ہے یہ فرمایا کہ ہم اندر اس کی طاقت نہیں ہے تو میں نے حرض کیا کہ ساتھیوں کے معاون بنو ایک دوسرے کے یہ نہیں حسد کر کے رکاوٹ بنو حسد مقابل بنا دیتا ہے ایک دوسرے کا مقابل اور یہ کام چلے گا تعاون سے کہ ایک دوسرے کا معاون بنو تو میں نے عل کیا کہ ساتھی غلطیوں سے درگزر کرنا اور ان غلطیوں کو چھپانا یہ ہمارا کام ہے چھپایا کرو ساچی غلطی کو Yeah, ایک مومن کے عیب کو چھپانا کہ ایسا ہے جیسا ہے کسی لڑکی کو جس کو زندہ دفن کر دیا گیا ہو اس کو زندہ نکال لینا قبر سے حدیث میں ہے کہ زندہ قبر سے نکال دینا دفن کی ہوئی لڑکی کو کہ یہ ایسا ہے کسی مسلمان کے عیب کو چھپانا اور اپنے ساتھیوں کو محکمت بناؤ ساتھیوں کو معتمد بناؤ جی ہاں <تصفح> یہ ایک کام <تصفح> ہے کہ اب ساتھیوں کو معتمد بناؤ اور ان کی فضیلتیں بیان کرو اور جب ان سے غلطی ہو جائے تو ان کی قربانیاں یاد کرو کہ ان کی کیا قربانی ہے ان کی کیا قدامت ہے جی ہاں پرانوں کو پرانے کی جگہ پر رکھو کیونکہ یہ کام ذمہ داری کا حصے داری کا نہیں ہے کام کیا ہے ذمہ داری کیا نہیں ہے حصے داری نہیں ہے دنیا نہیں ہے دنیا میں حصے داری ہوتی ہے باپ مرا ہے کہ یہ زمین ہے یہ کارخانہ ہے یہ دکان ہے جی ہاں ریاست کم ہوتی ہے تو حصے داری دنیا میں ہے دن میں ڈی میں, میں حصے داری ہے ڈی میں ذمہ داری ہے دن میں ذمے داری دنیا میں حصے داری جی ہاں جو آدمی دن داری کرے کہ اس نے اپنے دین کو دنیا بنا لیا ہے دین کو دنیا بنا لیا کہ میرا حصہ دو کہ میرا حصہ کہ یہ دنیا نہیں ہے تو دین ہے हाँ. اس لیے میرے دوست آزی جو کوئی ہمیں جب کو حق ہمیں آپ کو حقدار میں سمجھا میرا حق ہے یہ یہ میرا حق بنتا ہے نہیں کوئی حق نہیں بنتا کوئی حق نہیں بنتا کیونکہ ذمہ داری کا کام ہے ذمہ داری کے کام سے تو آدمی پیچھے ہٹتا ہے اور گھبراتا ہے گھبرائے گا یہ تو جو دنیا لاکھ مقبول ہے اس کے بارے میں فرمایا ہے کہ اشار کر دو دے دو چھوڑ دو دوسروں کو دے دو جی ہاں کتنے لے جاؤ اشار کرو اس لیے کام ذمہ داری کا ہے حصے داری کا نہیں ہے. کام کا ہے ذمہ داری کا اس لیے میں نے عرض کیا کہ یہ اجتماعیت کے اسباب ہیں کام میں عمومیت ہو کام کرنے والوں میں نرمی ہو کام کرنے والوں میں ساتھیوں سے درگزر کرنا ہو ساتھیوں کے لیے دعائیں رشتے ہو اور ساتھیوں سے مشورہ ہو یہ پرانے اخباب بتائے ہیں اجتماعیت کے نبی کو بتلائیں اخباب چار نبی جن پر صحابہ صحابہ جن پر ایسے نثار ایسی محبت تو قیامت سے کسی درمیان ہو نہیں سکتی جیسی محبت آپ اور آپ کے صحابہ میں دیجیے ذہر آپ اسلام لاتے تھے صحابہ کی آپ سے محبت دیکھ کر کتنے مشرقین ہیں کیا دیکھا تم نے؟, کہ وہاں میں نے یہ دیکھا کہ وہ تھوکتے ہیں تو زمین پہ نہیں پہنچتا پہ کوئی ہاتھ میں لے لیتا ہے اور وہ بال کٹتے ہیں تو بالوں پر اس طرح جھپٹتے ہیں جیسے کوئی بڑی قبول تقسیم ہو رہی ہو ان کے بال کیوں ان کے بال تقسیم ہوتے ہیں اور بالوں میں اس طرح ٹوٹتے ہیں آپ کے کہ کوئی بال بھیڑ نہ گرے اور بال تقسیم کر لیں آپس میں جینو ایسی آپ ریٹ کرنے والے آپ کو آپ نے پچھلے لگوایا اور خود نکلا مایا جاؤ ایک شادی ہو گیا کہ جاؤ یہ کہیں محسوس جگہ پہ کہیں ڈال دو, دو ایک طرف ہو جائے گئے میں کیا, کیا خود کا کہ جی بہت محسوس جگہ ڈال دیا ہے کہاں ڈالا تو میں نے پی لیا وہ تو میں نے پی لیا کیا میں نے پی لیا کہ لو تم نے تو پی کر اپنے آپ کو جاننے سے بچا لیا لو ہاں اتنی نافت چاروں آپ سے اتنی نافت نبی جی آپ حکم کریں میں کو قتل کر دوں تو آپ کو قتل کر ہم صاحب سے ہیں حکم دیجیے آپ ہم تیار ہیں یا آپ سے کر کسی چیز کو ہی نہیں آپ کے علاوہ ایسے محبت کرنے والے صحابہ خیر اللہ یہ فرما رہے ہیں کہہ لیں گے آپ نے چار کام نہ کیے تو یہ آپ کو چھوڑ کر بھاگ جائیں گے سنو اتنی محبت کے بعد اللہ فرما رہے ہیں جی ہاں آپ دیکھیے نا اتنی محبت کے بعد بھی اللہ فرما رہے ہیں لین سب اگر آپ نرم نہ رہے اگر آپ نے ان سے مشورہ نہ کیا اگر آپ نے اس سے افسار نہ کیا اگر آپ نے ان کو درگزر نہ کی تو یہ آپ کو سوچے باغ جائیں گے تو اللہ نے پرانے اخلاق بتائے ہیں ساتھ رہنے کے ساتھ لے کر چلنے کے آپ کو <سؤال> کہ آپ نرم ہو کر رہیے اور آپ ان کے لیے استغفار کیجئے آپ ان سے درگزر کیجئے اور آپ ان سے مشورہ کیجئے یہ <سؤال> <سؤال> چار اسلاب اجتماعیت کے ہیں تو میں نے ارد کیا کہ یہ اجتماعیت کے اسباب ہیں اور ایک کی جامعیت اسی لیے سمجھنا چاہیے ہمارا کام جانت کے ساتھ ہی ہے تفرد نہیں ہمارے ہیں کہ بھائی ہم تبلیغ والے ہماری نوعیت دیکھ کے ہم ایک طرف ہے نہیں جانائیت ہمارے اندر جانائیت جانائیت کا مطلب یہ ہے کہ اس کام کے ذریعے دین کے تمام شعبوں کو مدد پہنچے یہ بہت ضروری بات ہے یعنی ہم تبلیغ والے ہیں کیا ہم تبلیغ والے ہیں؟ دین کے تمام شعبوں کو دعوت سے قوت پہنچے جتنے شعبے ہیں دن کے مدارس ہیں مکاتب ہیں دفع, مساجد ہیں اور مکاتب ہیں قرآن اور مختلف شعبے دین کے ہیں امامت ہے خطاوت ہے بہت سارے کام ہیں دین کے یہ دین کے شعبے یہ دین کے شعبے تو دعوت کی آمدنی ہے دین کے صوبے دعوت کی نہیں ہے پھر اس سے بڑا پاگل کون ہوگا جو محنت کر کے کما اور اپنی کمائی سے نفرت کرے ہوگا یہ سب جی ہاں آپ مزدور کو دیکھیے دن بھر محنت کر کے کمائے گا جب پیسے ملیں گے نا تو کیسے لے کے کیسے اندر رکھے گا اور کیسا سنبھال کر لگے گا جیاں لوگ ملکوں میں پیسہ کماتے ہیں اور محفوظ راستے سے پہنچاتے ہیں بہت محفت کمائی سے محفوظ ہو ایک غیر مسلم ایک جگہ کام کر رہا تھا کچھ تعمیر کا تو وہ بچے نا مستری کے پاس کرنی مسالہ لگانے کے لیے وہ کرنی پڑی ہوئی تھی تو کسی بچوں کا پیر لگ گیا اس کا غصہ اس نے دو چھوڑ دیا اس نے کنی اٹھائی اسے ہاتھ اسے پیار کیا اسے سر پہ رکھا جی ہاں کہ کیا ہوا بچے کا پیڑ لگ گیا کہنے جی تو میری جو کمائی کا میرا ذریعہ ہے اس کی بے ہوبندی ہو گئی تو لوگ اپنی کمائی کے حساب سے محبت کرتے ہیں اپنی کمائیوں سے محبت کرتے ہیں اور میں حیران ہوں کہ اس کام کے کرنے والے دین کے شعبوں سے محبت نہیں کرتے جی ہاں ہمارا کام مدرسے کا کام ہمارا کام خانخواہ کا کام ہمارا کام تمہارا کام یہ کیا تقسیم کرنے کے لیے ہی کام ہے کہ دین کے شعبے زندہ کرنے کی لیے ہے کہ دین کے شعبوں کو زندہ کرنے کی لیے ہے اس لیے جانائیت کا مطلب یہ ہے کہ کسی دین کے کام کی تردید کرنا یا اس کو ہلکا سمجھنا یا اس کو چھوٹا سمجھنا یا اس کی حفاظت کا انکار تو دو بہت دور کی بات ہے اس کی حفاظتی کو کم سمجھنا کہ نہیں بھی اس کام کا فائدہ زیادہ ہے اس کام کا فائدہ کم ہے وہ یہ کام افضل ہے یہ کام مزدول ہے مزدور کا مطلب یہ ہے کہ یہ افضل ہے یہ اس کے ہے نہیں بالکل نہیں کیونکہ جو مزدور ہو جائے گا تو, تو فضول ہو جائے گا کیا ہو جائے گا فضول ہو جائے گا نا فلو بے کار ہے یہ افضل ہے یہ فضول ہے نہیں ایسا نہیں ہے بلکہ کام کا مقصد ہے زندگی کے تمام شہدے زندہ ہوں اس لیے اندر جامعیت کی پیدا کریں ایک اجتماعیت ایک جامعیت اجتماعی ہے جامعیت یہ تو سو وہ بڑی ہے کیا آپس میں اجتماعیت ہو اور جامعیت ہو کہ دین کے کسی شوے کا انکار یا اس کی تربیب یا اس کی تحقیر کیوں اس لیے کہ یہ اس لیے ممکن نہیں ہے نت... دونوں کام نبوت کے ہیں دعوت بھی اور تعلیم بھی اور نبی کا ایک کام دوسرے کام کے مخالف ہو سکتا نبی کام لے کر دی ایک, ایک کام کا مخالف ہوگا نبی کا کام تو ہر نبی کا ہر کام تو دوسرے کام کے موافق ہے نا اس یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ نبی کا کام ایک کام نبی کا مخالف ہے ایک کام ندی کا موافق ہے یہ تو ہو نہیں سکتا کیا نبی وہ کر آ تعلیم اور تبلیغ یہ دو کام نموت کے ہیں تو دین کے کسی شعبے کے انکار کی یا اس کی تجدید کی یا اس کی فادیت کو ہلکا سمجھنے کی فتح کوئی گنجائش نہیں ہے علم اور علماء کو ہلکا سمجھنا ہلکا سمجھنے والا فاسق ہے کیوں اس لیے کہ فریضے کو ہلکا سمجھنا کفر ہے یہ فریضہ ہے اور اس کا مشہور رونا عبادت ہے اور ایسا فریضہ ہے جو ساری عبادتوں سے افضل ہے کیا آپ نے فرما دیا آپ نے فرما دیا کہ ایک عالم کو عابد پر اس طرح فضیلت ہے جس طرح جس طرح مجھے تم نے سے پر فضیلت ہے آپ نے فرمایا کہ فضیل علاج نا اس لیے علم اور علماء کی عظمت اللہ سے مانگو اور علم کے اشتہار کو عبادت یقین کرو اور علماء کے مجلس کو بھی ضرورت سمجھو کیا میری ضرورت ہے یہ نہیں کیسے پہ ضرورت کام ہے کہ یہ کیسے پہ ضرورت ہو یہ کیسے ضرورت ہوگی تو فریزہ ہے علم کہ نماز اور علم کی فرضیت میں کوئی فرق نہیں ہے کوئی فرق نہیں ہے جس طرح نماز ہر مون کے ذمہ فرض عین ہے اس طرح علم ہر مد کے ذمہ فرض عین ہے اس لیے ان خاص طور پر اس سے بچنا چاہیے کہ دین کے کسی شعدے کی تردید یا اس کی تحقیر یا اس کی تنخوی یا اس کا انکار کہ یہ ممکن اس لیے گنجائش نہیں ہے اس کام میں کہ دعوت سے دین کے سارے شعرے زندہ ہونے ہیں سن رہے نا یہ کیا کر رہے سنو بات موبائل سے کھیل رہے پرانے ہو کے شک ہو گیا لوگوں کو موبائل رکھنے کا موبائل تصویروں کا جو بالکل کتان حرام ہے اس میں میں اس کی خبر میں کوئی شک نہیں ہے کپتان حرام ہے کیونکہ ہر مسلم جاننے میں جائے گا یہ پکی بات ہے ہر مسلو جاننے میں جائے گا پکی بات ہے جائے گا تیرے پاسپورٹ کی فوٹو لینی ہے فوٹو لینا تو بہت مشکل کام ہے کہ نہیں جی وہ تو قانون ہے ہم نے تو چلو قانون ہے تو مجبوری ہے مگر ہماری شرط ہوگی ایک کہ فوٹو مسلمان نہیں لے گا غیر مسلم جائے گا کیا اللہ نے ہدایت دی تو معاف ہو جائے گا اللہ نے ہدایت نے دی تو وہ کافر ہے ان کا نہیں ہے حرام کا ہاں. تو میں وہ مجھے کو بتا دیں ایک دکان میں کبھی یہاں بھی مسلمان ہے دوسری دکان میں کبھی یہاں بھی مسلمان ہے میں وہی تلاش کرو غیر مسلم فوٹوگرافر ہاں. جو غیر مسلم نہ کہاں ٹھیک ہے پاسپورٹ کے فوٹو وہاں بنوایا جہاں غیر مسلم فوٹو گرافر یہاں یہ ترت کھینچتے اگر تو ایمان لے آیا تو یہاں ہم گنا ہو جائے گا وہ خدا نے نہیں ایماندہ ہوا اللہ کے یہاں ایمان مقدر نہ ہوا تو اس کا مقدف ہی نہیں ہے تو تعویریں کرنا حرام کو پر عمل کرنے کے لیے یہ تو دین کے ساتھ کھیل کرنا ہے کہ نہیں یہ تو وہ نہیں ہے یہ تو یہ نہیں ہے یہ تو وہ نہیں ہے بالکل نہیں یہ سب یہ سب بادل کی باتیں ہیں یہ جس میں آتا ہے کہ ایسا زمانہ آ جائے گا کہ چیز حلال حرام ہوگی لوگ کہیں گے نہیں یہ حلال یہ حلال ہے یہ حرام ہے جی ہاں اس لیے کسی چیز کی ضرورت کی بنیاد ٹیکنالوجی نہیں ہے حرام کی بنیاد حکم ہے حرام کی بنیاد حکم ہے حکم باقی ہے حکم باقی ہے شکل کوئی بھی ہو تصویر دینے کی شکل اور مشین کوئی بھی ہو حکم اپنی جگہ ہے اس لیے کہیں کہ حرام حلال ہونے کی بنیاد وہ صنعت اور ٹیکنالوجی نہیں ہے وہ تو بدلتی رہے گی دنیا میں نئے نئے تجربات نئے نئے طریقے ہری بات نہیں آ رہی جی اس لیے حدیث میں حرام ابئی حلال ابئی حرام واضح ہو گیا ہے حلال واضح ہو گیا ہاں اگر اسی دنیا کوئی مشتبہ ہے تو اسے بھی بچو یہ کام کرنے کی جہالت ہے یہ کہ محبت نہ کر رہے ہیں یہ جہالت ہے جتنا خبروں کو سلسلہ کرتے ہیں نا یہ چار محبت نہ کرتے ہیں کہ دی بیو دیں گے جی ہاں معلوم ہو جائے کہ بیوڑ دیں گے محبت نہ کر رہے بات جی. محبت نہ رہے ہیں سے اللہ کے لیے محبت کرنے میں یہ دیکھو کہ اللہ کو اس کو دل جٹتا جی ہاں ورنہ اللہ سے دوری ہوگی اس لیے میرا مختلف سن اپنے تو شروع یاد کر رہا ہوں کہ سننے کو لازم پکڑ لو سننے تو لازم پکڑ لو اپنی زندگی کو بدلو اس کام سے زندگی کا بدلنا مقصود ہے صرف وقت لگانا مقصود نہیں ہے زندگی کا بدلنا مقصود ہے مہاجر وطن چھوڑنے والے کو نہیں کہتے مہاجر ہر حرام چھوڑنے والے کو کہتے ہیں کہ جس چیز سے اللہ نے روک دیا اللہ کے نبی نے بھی روک دیا اس سے بعد آ جاؤ یہ ہے ہجرت है. یہ ہے یہ ہجرت ہے اس لیے میں نے کیا کہ اپنے آپ کو اس مزاج پر لاؤ اور اپنے آپ کو اس کام کے ذریعے اپنے آپ کو بدلو اس کا کاپ کو بدلو یہ پورا مجلا ماشاءاللہ پرانوں کا ہے میں ابھی دہلی میں جوڑ تھا پرانوں کا تو مجلس دیکھ کے کہنے لگا وہاں ذمہ داروں سے میں نے کہا میں تو سمجھتا تھا کہ آپ لوگ آگے یہ کہیں گے کہ اس سال دلی کا پرانوں کو جوڑ نہیں ہوگا کیوں کہ سارے چار ماہ لگائے ہوئے دہلی کے جتنے بھی ہیں سب ملکوں میں گئے हैं ہیں کوئی ہے ہی نہیں آس کو جوڑے کاش ایسا ہوتا کیونکہ یہ بات عقل میں آنے والی ہر چیز میں ہے کہ ایک ساتھی کے چار ماہ لگے ہوئے ہوں اور اس کا ملکوں کا سفر ہوا ہوں. یہ بات عقل عقل یہ بات ابھی نہیں کرتی کہ چار مہینے لگانے کے بعد بھی سارے عالم کا فکر اور ساری امت کا غم اس اسے پیغانہ ہوا ہو اور اس کے مال کا سب سے پہلا صرف پوری امت اور سارا عالم اس کے مال کا خرچ ہونے کا راستانہ بنا ہو یہ بات عقل قبول نہیں کرتی کہ چار مہینے الگ الگ میں انسانی بچوں جیسے صرف اپنی ذاتی زندگی میں جن لانے کے لیے تبلیغ میں لگے ہوں ایسا کا منصوب ہے کہ اپنی ذات سے پورے دین پر چلنا اپنی ذات سے پورے دین پر چلنے والا دیندار رات کہلائے گا دین کا مددگار نہیں کہلائے گا دین کا مددگار نہیں ہے جی پورے دین پر چلتا ہے اللہ کا کوئی حکم نہیں توڑتا اور نبی کا کوئی حکم نہیں چھوڑتا اور ہر سنت پر عمل کرتا ہے عبادت کی لائن سے ضرورت کی لائن سے کوئی عمل خلاف سنت نہیں کرتا اور اللہ کا کوئی حکم نہیں توڑتا سو فیس سب دن پر چلنے والا یہ <تصفيق> دیندار ہے لیکن اپنی ذات سے پر بھی پر چلنا یہ دن کی مدد نہیں ہے جیسا کہ محفوظ ہے پڑھائی نہیں مسود نہیں پڑتا مالیا صاحب کے ہی چھپا ہوا ہے کیا اپنی ذات سے پورے دن پر چلنے والا دیندار تو کہلائے گا م. کیا آدمی دیندار ہے لیکن دین کا مددگار نہیں ہے دین کا مددگار سر وہ شخص ہے جو ساری انسانیت اور ساری مد محمدیہ علیہسلات السلام کو پورے دین پر لانے کے لیے حتی مقبول کوشش کرے جتنا ہو سکے کیونکہ اس امت کی نصرت اللہ کی طرف سے وہ موقوف ہے دین کی نصرت پر انٹن سر اللہ آئین دیکھو ہو سکے سننا بات انٹن سر اللہ آئین اگر تم اللہ کے دین کیا مددگار ہو تو اللہ تمہارا مددگار ہے سنو سرو اللہ تعالیٰ بے شک اس کا مددگار ہے جو اس کی دین کا مددگار ہے اور دین کا مددگار اس سے پیسے نہیں ہے جو چل رہا ہے وہ دین کا مروزگار نہیں ہے وہ دیندار ہے میں جیسے محفوظ ہے جماعت کر رہا ہوں حضرت محفوظات بہت کیا رہے ہیں لوگ پڑھتے نہیں ہیں ہمارے ساتھیوں کو شوق نہیں ہے بالکل شوق نہیں ہے اخبار پڑھتے ہیں گرسارے پڑھتے ہیں طرح طرح کے کتابیں پڑھتے ہیں لیکن تینوں چیزوں میں ہمارا دل چاہتا ہے ہمارے ساتھیوں کا مطالعہ زیادہ محدود ہے ایک حیات الصابہ تاکہ ہماری طبیعتیں اس کام میں صحابہ کی طبیعتوں کے مشاور ہو جانے حاطمانہ تاجرانہ مزاج سے نا یہ کام کرو یہ کام دہیانہ مزاج سے کرو پہلی کی ہے ٹو صحابہ خود پڑا کرو اور جسوا کے کا نات جیسا بہت سے پڑا کرو اور تیسری بات مجھے جیسا کے منفوزات ان تین چیزوں میں ہمارے مطالعے کا محدود رہنا یہ ہماری بات کی سطح کو اونچا کرے گا کام کی دن میں عظمت پیدا ہوگی تو گوالیا صاحب کی باتیں بہت عظیمت کی ہیں بہت عظیمت کی باتیں ہیں تو یہ اس کا مقصود ہے پورے دن پر چلنے والا شو دیندار تو ہے لیکن دین کا مددگار نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے بندو اپنے اس امت کی مددگار اپنے دین کی مدد پر ہیں یہ قرآن کی بات ہے سر اللہ اگر تم اس کے دین کا مددگار ہو تو وہ تمہاری مدد میں ہے اس لیے میں نے ارد کیا کہ اس کام کا مقصد صرف اپنی ذاتی زندگی کو بدل لینا مقصود نہیں ہے بلکہ صحابہ کی نقل و حرکت اور اس محنت کا جو مقصد تھا وہ پوری امت کو پورے دی لانا تھا پوری امت کو پورے دی لانا اس لیے اس امت کے جان اور مال کا سب سے پہلا مصرف وہ اس راستے کی نقل و حرکت ہے سبان اقرآن میں کہیں بھی نفلی صدقات میں نفلی صدقات نہ کرنے والے کو کہیں ہلاکت کی دھمکی نہیں دی ہے ذرا خوشی سننا بات نفلی سکا کرو اچھی بات ہے جو نہ کرے زکات تو بے شک فرض ہے میں نفلی شخص میں نسلی شخص کا کہ میری بات وسیع سننا زکات دینا تو فرض ہے نفلی صدقات نقلی صفات کے نہ کرنے پر ہلاکت کی دھمکی نہیں ہے جی لوگوں سے ہلاکت کی دھمکی قرآن سے ایک جگہ ملتی ہے وہ ملتی ہے اللہ کے راستے کی نقل حرکت پر خرچ نہ کرنا اللہ کے راستے کی نقل حرکت پر خرچ نہ کرنا اس کے ساتھ ہلاکت کی دھمکی ہے <المحسنين> راستے میں خرچ کرو دیکھو غذا مجھے ترجمہ کر رہا ہوں اللہ کے راستے میں خرچ کرو کس میں کمی کر کے اپنے ہاتھ اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈال یہاں انصاف کی سبیل اللہ سے صرف اور صرف خروج پر خرچ کرنا مراد ہے یہ خری انصاف مطلب نہیں ہے مطلق انصاف کے اور بہت, بہت سزائے پڑھانے میں بہت آئے تھے مسلم تو ابا کو لیکن اس آیت, آیت،, آیت میں بڑی ہے کہ اس آیت میں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے بیوہوں پر یتیموں پر مسکینوں پر مدارس پر مساجد پر خیر کے کاموں پر کدے کدوانے پر غریبوں کو سردی میں کم تقسیم کرنے پر اب گرمیوں میں ٹھنڈے پانی کا انتظام کرنے پر یہ نہیں عیسائی مراد نہیں ہے میں جو کہہ رہا ہوں سمجھ کے کہہ رہا ہوں اس عیسائیت میں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے اللہ کے راستے کی نقل و حرکت پر خرچ کرنا مراد ہے اور کہیں بھی فرمایا کہ جو نہیں کرے گا وہ آدمی کو ہلاک کر لے گا کہیں نہیں ہے کرنے کا تو ہے نہ کرنے ہلاکت نہیں ہے سوائے اللہ کے راستے میں یا خروج پر خرچ کرنے میں کمی کرنے سے اس پر ہلاکت کی دم کی ہے ان شکوفی سبھی براتل کو ویڈ میں لگتا ہے کیونکہ یہ آیت نازر اس وقت ہوگی جب انصار مدینہ نے انسار مدینہ نے یہ طے کر لیا آپس میں کہ اور خود کہتے ہیں کہ ہمارا آپس میں بیٹھ کر اس بات کو سوچنا نفاف کی وجہ سے نہیں تھا کہ منافقین کی طرح ہم دعوت کے کام سے پیچھے رہنا چاہتے تھے دیکھو میں کیسے سمجھاؤں آپ کو منافقین نماز بھی پڑھتے تھے ذکر بھی کرتے تھے آپ مناسب کے مجال نہیں تھی کہ وہ دماغ کی نماز چھوڑ دے پیچھے رہنے کا جو پیچھے رہنے کے جو قصے ہیں منازطین وہ صرف اس دعوت کے دان سے پیچھے رہنے گئے ہیں نہ یاسین واد اللہ کا للہ نہ کو امکاری ورنہ میں سچی کہہ رہا ہوں کہ بیوہ پر ریتیوں پر کرنا یہ تو ایک کافر بھی کرتا تھا یہ سوچ کر کے انسان یہ بھی انسان ہے میں بھی انسان یہ بھی انسان ہے باقی کہہ رہا ہوں انسانیت کا خرچ کرنے کے لیے اسلام شرط نہیں تھا انسانیت کا خرچ کرنا انسانیت کا تقاضا تھا منافقین کو خرچ کرنے میں جو دشواری تھی وہ نفر حرکت کا خرچ کرنے میں دشواری تھی ورنہ جاہلیت میں صرف ایک آدمی ایک کافر ایک کافر صرف تنہا بالکل تنہا ایسا کافر جس کے اللہ قرآن میں بڑی برائی کی ہے کسی کافر کی اللہ قرآن میں برائی نہیں کی جی اس کی ہے عرفات کے میدان میں اور مینا کے میدان میں زمانۂ جاہلیت کے حج میں وہ ایک کافر سارے حاجیاں کھانے کا انتظام اکیلا کرتا تھا اور یہ آواز ہے کہ اس کے علاوہ کسی کو آگ جانے کی اجازت نہیں ہے کسی کو آگ جانے کی اجازت نہیں ہے نہیں ضرورت نہیں ضرورت نہیں ہے ممنور کوئی آدمی جرائے گا آج صرف میری جلے گی کھانا میرے یہاں پکے گا اور سارے حاجی کھانا میرے یہاں کھائیں گے ایک اکیلا کافی خیر کا خرچ کرنا نہیں تو دو... وہ گزرانے کی بات ہے میں تو آج بھی کہتا ہوں کہ مسجد آبروتی خیر مسلم کا ٹائم ہے میرے ہی پیسے ڈال دو میں... میں... میں کرا دوں خیر کا کام ہے اس سے کرا لو بیت اللہ بنائے مشرقین نے اللہ نے صاف فرما دیا مشرقی مکہ سے کہ بیت اللہ بنانے سے تم اللہ کے قریب نہیں ہو سکتے تمہارے اللہ کے قریب ہونے کے لیے تو دو شرطیں ہیں ایک اللہ پر ایمان لاؤ اور ایک اللہ کے جن کی محنت کرو یہ تو ہے نا قرآن قرآن کیا مت کر رہا ہوں ہمارے ساتھی بے چارے اس میں ہاں میں تو زمین دے دی میں تو پنڈال دے دیا میں نے تو مائک لگا دیا میں نے تو پانی رکھوا دیا میں نے تو بجلی کا انتظام کر دیا کچھ حکومت نے کر لیا کچھ ساتھیوں نے کر لیا کہ جی ٹھیک ہے جی آپ نکل جاؤ میں یہ کر لوں تو آپ یہ کر لیں مل کے کام ہو جائے گا سبزی کا صحاب کو کوئی تقسیم تھی نہیں کوئی تقسیم ایسی صحابہ میں نہیں تھی کہ آپ جان لگائے ہم مار لگائے بالکل نہیں بالکل وہ اناری آدمی ہے جو سمجھتا ہے کہ صحابہ میں کچھ جان لگانے والے تھے کچھ مار لگانے والے تھے انارھی آدمی ہے وہ اسے کو صحابہ کی تقسیم سمجھتے ہیں نہیں صحابہ سو فیصد والے تھے مال نہیں تھا وہ ساری ساری رات کنیں سے پہ دی. مال خرچ کر دینا مسلمان پر اس کے لیے تو بکر حضور کے اسلام بھی شرط نہیں ہے غیر مسلم بھی کر لیتے جی ہاں بہت سا دیکھیں گے بڑے بڑے غیر مسلم مالدار کروڑ اڑوں روپیہ خرچ کرتے ہیں اور یہ نہیں کہتے کہ مسلمان پکڑے غیر مسلم پہ کر رہے ان کی ننگیز برابر ہے کہ کیا مسلمان ہے توسیم کرنا بیمار ہے تو تکلیف مسلمان کا برابر ہے سردی ہے گرمی ہے تو سب کے لیے برابر ہے اللہ نے صاف فرما دیا اجان تم سکایت عنایت مسجد حرام کمرام سے اللہ کے برابر نہیں ہو سکتے جہاد اللہ کا اللہ نے یہ آیت نازل کر رہے ہیں کافیوں کے بارے میں دیکھیے اللہ, اللہ, اللہ کے برابر نہیں ہو سکتے اللہ کے یہاں ان کا خرچ کرنا ایمان والے کے برابر جب ہوگا جب ایمان لاویں اور اللہ کے راستے میں خرچ کریں وہ جہاد اللہ اس لیے مال خرچ کر دینا جان بچا کر یہ جان کھپانے والے کے برابر کبھی نہیں ہو سکتے جو ہے میں کہتا ہوں ساری جماعتوں کے انتظام و خرچ ایک آدمی اٹھاوے یہ سب کچھ کر کے نکلنے والی جماعتوں کے آدھے دن کے عمل تک بھی آدھے دن کے عمل کے اثر کبھی نہیں پہنچ سکتا کہ نا, نا آدھے دن کے عمل کیونکہ آپ کے سامنے حدیث ہے رواہ کی جہاں پڑھنے کے لیے چہر گئے تھے جمعہ صبح روانہ ہو گئی تھی تو آپ نے حمایت تھوڑے دن گئی نہیں ایس کیا کہ جمعہ پڑھ کے چلا جاؤں گا آپ کے پیچھے آپ نے جی کیا فرمایا تھا لو لون فخل اور بے جمیا زمین کے اوپر نیچے جتنا سونا چاندی ہے تم سارا کا سارا لے کر اللہ کے راستے میں خرچ کر دو صبح نکلنے والی جماعت کی فضیلت حاصل نہیں کر سکتے جس نے یہ تو ذہن سے نکال ہی تو بالکل کہ مال خرچ کرنا جان کھپانے کا بدل ہو سکتا ہے یہ تو ممکن ہی نہیں ہے اس کے اس کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے آج ہی دن پر ہم نے سرمایا نا آج دن پر کتنے پر آج دن پر, آج دن پر اگر تم ساری دنیا کا مال خرچ کر دو بالکل یہ سلسلہ چل رہا تھا نہیں ہوا مار چہر گئے جمع کے نہ پڑھنے کے لیے نہیں جمع پڑھ کے چلا جاؤں گا فرمایا مال تم بھول گئے کاشتہ تو میں ابھی کر رہا مال خرچ کر دینا جان بچا لینا یہ جان کھپا دینا مال بچا لینا اس کا اس کا کوئی تصور ہی نہیں تھا تو میں نے علم کیا ہے کہ یہ آئل نازل سخت ہوئی تھی سے بھی لا میں رات القبری کو جب انسار مدینہ نے یہ آبر سے سوچا سو اور کہتے ہیں انصار مدینہ کہ ہم نے اسلام کی محبت میں سوچا تھا یہ مناسب بن کر نہیں اسی طرح رایت کا ترجمہ کر رہا ہوں میں ہماری سوچ مناسبوں کی سوچ نہیں تھی کہ مناسبوں کی طرح اللہ کے راستے کے خون سے پیچھے پیچھے رہنے جاتے تھے بلکہ اسلام کی محبت میں ہم نے آپس میں غور کیا کہ اللہ کا فضل ہے کام کرنے والے بہت ہو گئے ہیں بالکل جو لڑک حدیث میں کام کرنے والے بہت ہو گئے ہیں اور کام پھیل گیا ہے اسلام پھیل گیا ہے ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اب تک جتنی مدد کی ہے اب واقعی اس کی ضرورت سب تھی اب وہ ایسی شدید ضرورت بھی نہیں ہے سن رہے اب میری شدید ضرورت بھی نہیں ہے اور کام کرنے والے اتنے زیادہ ہو گئے ہیں کہ اگر ہم کچھ دن ٹھیل جائیں گے مدینہ مرورہ میں تو کوئی ایسا نقصان نہیں ہو جائے گا یہ ہم نے سابقہ کے انسار ہم نے آپس میں غور کیا اس پر اور یہ کیا کہ صرف چھ مہینے کی اجازت نہیں ہے کہ 6 مہینے ہم 6 مہینے صرف مزید امرورہ میں رہ کر کچھ ہم نے کاروبار درست کرنے کچھ گھر ٹھیک کرنے کچھ زمینیں دیکھنے 6 مہینے کے بعد اللہ کے ندی میں جان جائیں بینجین تیار ہیں لیکن چھ مہینے ہم ندینے میں رہنے جاتے ہیں اس صرف چھ مہینے کا قیام چھ مہینے باہر نہ نکلنا اور یہ چھ مہینے بھی مکانی کام کے ساتھ تھا مسئلہ سمجھتے یہ چھ مہینے مکانی کام کے ساتھ یعنی کہ چھ مہینے مکانی کام نہیں کریں گے یہ چھ مہینے مکانی کام کے ساتھ اپنے کاروبار اور زمین کی درست مکانات کی بات کو ٹھیک کرنا اور چھ مہینے کے بعد ہمیں جا تیار کے جانچہ پر آئے داندل ہوئی تھی اگر تم نے چھ مہینے مدینہ منورہ میں رہنا طے کر لیا اور باہر نکلنے سے تم رک گئے تو تم نے اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیا اب ہو چکی ہے نا پر شانزل تو صحابی صحابہ کے واقعے کو پڑھے بغیر قرآن کو سمجھ ہی نہیں سکتا کوئی کیونکہ ایک آدمی دشمن کی سب میں داخل ہوا دوسرے نے کہا ارے اپنے آپ کو ہراغت میں ڈال دیا اپنے ہاتھوں اور قرآن میں ڈاکٹر کو حضرت ابو ابوساری اللہ فوراً بول پڑے کہ نہیں تم نے قرآن کو بدل دیا تم نے قرآن کو بدل دیا قرآن نے یہ نہیں ہے قرآن یہ نہیں, نہیں ہے یہ آئے ہمارے بارے میں نازل ہوئی تھی سے پوچھو قرآن کیا ہے ہم اخار منی چھ مہینے میں ہی محنت دے کیا تھا اس پر یہ آیت نازل ہوئی تھی تم نے قرآن کو بدل دیا فوراً پکڑ لیا حضرت ابو اب ساری اللہ تعالیٰ فوراً پکڑ لیا گیا نہیں غلط غلط کہتے ہو یہ مطلب نہیں آئے گا اس لیے میرے دوست آزیز مجھے تو اس پر حیرت ہو رہی ہے میں پھر سے بھی کہوں ان سا کیا تھا کہ شاید یہ اقبال علیز آ یہ کہتے کہ اس سال ہمارے بھوپال میں پرانوں کے جوڑ نہیں ہوگا میں پوچھتا کیوں نہیں ہوگا کہ جی کوئی ہے نہیں سمجھ کو ہوئے ہیں کسی والے کو جوڑ لیتے پہلے ان کو چار مین لگ جاتے ملک بھی جاتے چار مہینے والے کو کیا جوڑنا تو ہونا نہیں چاہیے بھائی مدینہ منورہ کو اتنا خالی کرنا اور بتا سوچ لیا تھا اتنا خالی کرنا کہ اگر روزانی مطارات کو دشمن آ کر قتل کر دے اور ان کی لاشوں کو کوئی گہن کرنے والا نہ ہو کتنا مدینے کو خالی کرنا سوچا ہوا تھا باہر کے تفاضوں پر کہ کوئی متاثرات کی لاشوں کو دخن کرنے والا نہ ہو اور کتے ان کی لاشوں کو کھینچے پھرتے مدینے میں یہ عمر سنڈے کان کھول کے نگر یہ صورتحال بھی سامنے ہو مدینے کی تب بھی میں جماعت روانہ کروں گا میں جیسے یہ یعنی نہ کہنا مدینے میں کون رہے گا حضرت ہیں کہ کی اس بات کے بعد میرا دل مشرا ہوا میں نہ تو سر تو سی نے لگ گیا مجھ سے تو بات نہ کرو میرے تو چار مہینے لگے ہوئے ہیں مجھ سے تو بات نہ کرو میں تو ملک میں ہو کر آ گیا ہوں مجھے تو بات ہی نہ کرو تم ملک میں ہو کر آ گئے کیا دیکھ کر آئے کیا تقاضا کیا ولولہ کیا شوق کیا محمد کا پیدا ہوا کیا ہوا اس سے سوائے اس کے آپ کا نام دینو زیادہ میں لکھا گیا بس یہ کیا ہوا اگر امت کا قبل ہی پیدا ہوتا تو خدائی کی قسم اس کام سے کوئی مناسبت نہیں پیدا ہوئی. خدا کی قسم کوئی مناسبت نہیں پیدا ہوگی <تصفيق> ذاتی زندگی کو دین پر لے آنا تب سے یہ اس کا اصراری عمل ہے امت کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے امت کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے اور یہ بات بھی یاد رکھنا کہ ذاتی زندگی بنانے والے اللہ سے یہاں معیل جائے گا ذاتی زندگی بنانے والا اس کام سے اللہ کے ہاں معاف نہیں کیا جائے گا بالکل نہیں معاف کیا جائے گا اس, اس کو ذہن سے بالکل نکال دو کہ تب بھی سے میری زندگی بن جائے گی تو اللہ کیا معاف ہو جاؤں گا بالکل معافی بالکل معافی نہیں ہے کیوں اس لیے کہ امت کے ذمے امت کی گئی ہے یہ نیابت کی ذمہ داری یہ نیابت کی ذمہ داری افراد عبادتوں سے کبھی ازانی ہوگی کبھی ازانی ہوگی یہ نیابت کی ذمہ داری اثرات عبادت سے کبھی ازانی ہوگی یہ بات یاد رکھنا اس لیے ہماری جان مال وقت اس کا سب سے پہلا مصرف وہ امت ہے وہ امت ہے میرا دل چاہتا ہے کہ یہ پورا مجمع یہ پورا مجمع واقعی چار مہینے لگایا ہوا پرانا کا مجمع ہے تو میرا دِل چاہتا ہے پورا مجمع اسی کے اسی طرح باہر نکل جا رہا ملک سے ہاں میں نہیں کہوں گا کون تیار ہے بالکل نہیں یہ کون تیار ہے کون تیار ہے یہ بوٹ دینے گٹیا بات ہے بہت گٹیا بات ہے میرے یہاں تشکیل کا طریقہ یہ ہے ہی نہیں کون تیار ہے کون تیار ہے کا مطلب یہ تیار نہیں ہے آپ کو جو میں کہتا ہوں واقعی ہمارے آپ کے دور مرنے کی بات ہے کہ ملکوں میں اتار پھیلا ہوا ہو ملکوں میں لوگ کرنے کے بغیر مر رہے ہوں ہم یہاں اپنے کھانے کمانے چوچنے میں لگے ہوئے ہوں پہلے دین سے ذرا پڑھایا گیا تھا امت کو کہ تم امت کے لیے ہو تم امت کے لیے ہو آپ نے کسی شادی کو شادی کے لیے تیاری نہیں کیا یہاں انفرادی زندگی میں دل لانے کا سبق پڑا ہوا ہے اور کچھ نہیں یہ کوئی کام ہے یہ کوئی کام ہے کے تبلیغ سے انفرادین زندگی میں یہ کوئی کام ہے یہ خدا کی قسم یہ کوئی تبلیغ نہیں ہے یہ کوئی دعوت نہیں ہے تمہارا انفرادین کو دیکھیں کسی بھی کالجین جائے گا تو مدرسے میں پڑھ لو کسی کونے میں جا کے دربیت کرا لو کی کی کی یہ کوئی کام نہیں ہے یہ کوئی کام نہیں ہے کام یہ ہے کہ تیری جان مال وقت کا کتنا حصہ اس مت کے لیے لگا ہے جس کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار نہیں تین تین بار فرما رہے ہیں کہ میں نکلوں قتم کیا جاؤں فردہ کیا جاؤں پھر قدم کیا جاؤں فر زندہ کیا جاؤں پھر قتل کیا جاؤں تین تین بار فرما رہے چاہیے اس کے, کے لیے تیرہ کیا ہوا سرٹیفکیٹ نہ خرچ کیا فرنیش سرٹیفکیٹ کتنا خرچ کیا گھر سائٹ نہ خرچ کیا لے کے دو شرم گاہ کو ملانے کے لیے تو یہ مکرو سے بھی خرچ کر دے لیکن اللہ کے بندوں کا لاش ملانے کے لیے خرچ کرنے کا کوئی مزاج نہیں ہے دو شرم گاہ کو ملانے کے لیے شادی بت کہ دوں میری بچی ہے میں کیا کروں گا جو بچی ہے دے دوں گا مکانی بیچ دوں گا سب کچھ کر لوں گا اس کو آپ سے جوڑنے کے لیے فاقے کیے ہیں اس پر تو خرچ کرنے کا مزاج نہیں ہے اور شرمگاہوں کو آپس سے جوڑنے کے لیے جس پر آپ نے تبھی خرچ نہیں کیا اور آپ جانتے نہیں تبھی شادیوں کو خرچ کرنے کی جگہ ہے اس پر نہیں اتنا خرچ کرو اس <تصفح> لیے میرے دوستوں میری تو آپ سے سب سے درخواست یہ ہے کہ آپ جتنا مزہ یہاں بیٹھا ہوا ہے چار چار ماہ لگایا ہوا یہ تو دو لاکھ تین لاکھ دو لاکھ تین لاکھ اس سے نیچے بات کرتے ہوئے تو شرم آتی ہے اس سے نیچے بات کرتے ہوئے تو شرم آتی ہے بہت مجبوری میں ہے ایک لاکھ اس سے زیادہ اس سے کم خرچ تو کوئی سوال ہی نہیں ہے اتنے خرچ کے ساتھ ملکوں میں جانے کے لیے پورا مجمع تیار ہو جانا ہے پورا, بھی پورا مجمع ہوں انشاءاللہ پورا مجھے اپنے اپنے ہمکوں میں جا کر خود تشکیل کرا کے تفقد کرا کے جماعت بن کے نظام دن آ جاؤ ان شاء اللہ سمبھو بھائی اپنے والے پر اپنے اپنے جی آپ نے جو فرما لیا جی. ارادے سب کر لیں اور سفر خود اپنا کرا کے سفر خود اپنا اپنا کرا کے اپنے حلقوں سے جماعتیں بندر کے ملکوں نے نکل جائے کوشش ہو کہ پوری جماعت مسجد سے تیار ہو جائے کوشش کریں کیا فرما رہا بھائی ٹھیک ہے مقصد مشرق نہیں ہے کہ ہر حال میں دانت کے تقاضوں کو مقدمہ رکھیں ہر ٹائم چار مہینے تمام سے یہ لگا کر بہت زیادہ کام یقین کرتے ہوئے اگر کرنے کے لیے تیار ہو تو میں اس بات پر ہم عہد کر لوں تیار طرح میں کہوں آپ سب اس طرح کہتے رہیے گا ع وسلم اللہ کے بندے اس ہے اللہ اس کے فرشتوں پر اس کی, پر اس کی کتابوں پر اس پر اس کے رسولوں پر اس کے رسولوں پر آخرت کے دن پر آخرت کے دن تقدیر پر تقدیر پر, تقدیر پر جو, جو کچھ بھلا ہے یا برا جو کچھ سب اللہ کی طرف سے اللہ ہے تو ہم نے شرک سے کپرو سے پرایا مال حق کھانے سے حق کے خون سے جھونک سے جھوٹ سے سے سے غیبت سے بہتان سے, سے, سے, سے, سے دین سیکھنے میں سستی کرنے سے دین پھیلانے میں کمی کرنے سے اور ہر چھوٹے بڑے گناہ سے اے اللہ ہے ہماری قبول فرما عہد میں ہمیں مضبوط فرما دعوت کے کام کے لیے ہمیں قبول فرما بیعیت کی ہم نے حضرت مولانا محمد الیاس رحمۃ اللہ علی کے سلسلے میں کے سے اللہ قبول فرمائے یہ بڑے بڑے گناہ ہیں ان سے اپنے آپ کو بچانا ہے قبائل میں پڑھنے والا اللہ سے دور ہوتا رہتا ہے اپنے آپ کو ہمیں قبائل سے بچانے کی پوری کوشش کرنی ہے اور دیکھو بہت ضروری بات یاد کرنی ہے کہ اللہ کا ذکر ابا کا دھیان جمع جمع کر کیا کرو مدد ہے اللہ کے جان کے بغیر ذکر کرنا سستی پودا کرتا ہے ہمارے اصل میں بحث کا مقصد اور کامرات کا مقصد ہے اللہ کا قرب حاصل کرنا ہمیں ذکر اللہ کا دھیان جمع جما کر کرنا ہے ایک تصویر تیسرے کلبی کی سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر ولا ولا قوت اللہ باللہ ایک تصویر شریف کی استغفار کی اہتمام سے جی لگا کر اللہ کی طرف پوری طرح متوجہ ہو کر اللہ کا ذکر کیا کریں افضل ذکر قرآن کی تلاوت ہے روزانہ روزانہ اہتمام سے کم سکر کم ایک سے بارہ قرآن کو اہتمام سے دیکھ کر پڑھیں اللہ کے راستے میں نکلنے اور اللہ کے دین کی محنت کو یہ اپنا فرض منصبی بنا دو ہر حال میں دعوت کے تقاضوں کو مقدم رکھو نظر کی حفاظت انتہائی ضروری ہے کہ جن کی حفاظت نہیں کر سکتا وہ عبادات کی لذت محسوس نہیں کر سکتا اس لیے ہمیں ایک سب سے اہم کام یہ ہے کہ نوافل کی کثرت کیا کرو نوافل کی قصر کیا کرو نوافل کی کسرت کرنے والا اللہ کے قریب ہو جاتا ہے اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اس کے آغا بن جاتا ہوں کہ میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرے قریب ہوتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اس کے آغاز بن جاتا ہوں یعنی بندے کا استعمال سو فیصد اللہ کی چاہت پر آ جاتا ہے جس میں تحجید کا خاص طور پر اہتمام کرو کہ رات کا قیام رات کی تحجد دیر بھر دعوت کے میں سب سے زیادہ مدد کرنے والی ہے صبح راشدین اپنی جماعتوں اس کی ہدایت دیا کرتے تھے کہ رات کے قیام کو لازم پکڑ لو کہ جنمر کے کام میں مدد ملے گی وہ دو آمولوں سے ایک رات کا قیام ایک کثرت تلاوت یہ دو کام اہتمام سے کرو اس طرح ہمیں صبح شام تجزیہات کا بھی اہتمام کرنا ہے اور تلاوت کا بھی اہتمام کرنا ہے اور تحجد کا اہتمام جائز کا اشراف کا خوابین کا نوابی کا خوب اہتمام کرو کہ اس کام سے نوا... یعنی عبادات میں کمال پیدا کرنا مقصود ہے اگر دعوت کام بھی کرنے سے عبادت میں لذت محسوس نہیں ہوتی تو یقینی بات ہے کہ ہمیں کام سے فائدہ نہیں ہو رہا ہے اس کام سے فائدہ کا, کا... علامتی یہی ہے کہ اس سے ہماری عبادات کے اندر ترقی ہو ورنہ کام میں بے وصولیاں ہو رہی ہیں کہ عبادت میں لذت محسوس نہیں کرتا مجھے ایسا دے کہ دعوت ایمان اور اعبان میں کمال پیدا کرنے کے لیے ہے کریں گے بھائی انشاءاللہ اس کے علاوہ جو لوگ پہلے سے تصویرات کسی سے ملی بھی لے لیے ہوئے ہیں وہ ان تصبیحات کا اہتمام کرتے رہیں جو با تصیات میں نے حرض کی ہیں ان تصبیحات کو اہتمام سے بڑھتے رہیں اور دعوت کے عامال دعوت پر اپنے آپ کو جمعے رکھیں اصل تو سب سے ہمیں جو عہد لیا ہے وہ اس کا لیا ہے کہ ہر حال میں دعوت کے تقاضو کو مقدم رکھیں گے کریں گے انشاءاللہ شاء اللہ